آپ لوگ قریب آ جائیں لوگ ایسا لگے کہ علمی مجلس ہے علمی حلقہ ہے سب ایک ساتھ بیٹھے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ان الحمدللہ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 ہر قسم کی حمد و تنا تعریف و توصیف اللہ رب العزت ضلع کے لیے رائے کو زیبا ہے اور درود و سلام ہو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی توفیق سے ہم لوگوں نے آج امام دارمی رحمہ اللہ کی مہارکت العرا کتاب سنند دارمی یا دارمی کے مقدمے کا کچھ حصہ صبح میں پڑھا اس کے بہت سارے حصے ابھی باقی ہیں اور بہت اہم ہے یقیناً جب بات کا آخری سرا نبی سے ملا ہوا ہو تو وہ بات بہت اہم ہی ہوگی کیونکہ پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا آخری سرا عرش والے سے ملا ہوتا ہے تو جب یہ پورا سلسلہ ملا ہوا ہے تو بہت اہم ہے اس سے آپ جڑے ہیں گویا کہ آپ نبی سے جڑے ہیں گویا کہ آپ اللہ رب العالمین سے جڑے ہیں اور یہی وہ طریقہ ہے بالکل مختصر اللہ رب العالمین سے جڑنے کا کہ انسان اپنی پوری زندگی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بتلائے ہوئے تعلیمات نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بتلائے ہوئے طریقے کے مطابق گزار دے باقی اللہ رب العالمین پر چھوڑ دے کہ اللہ اس کے ساتھ کیا احسان اور انعام و اکرام کرے گا کیونکہ اللہ رب العالمین کبھی بھی وعدے کے خلاف ورزی نہیں کرتا اس نے جو وعدہ کیا ہے وہ وعدہ پورا کرے گا چاہے جس صورت میں ہو البتہ ہم لوگ وعدے کے خلاف ورزی کر سکتے ہیں تو اس لیے اللہ کی جو ذمہ داری ہے اس کے بارے میں آپ نہیں سوچئے کہ اللہ ہم کو کیا دے گا یا ہم نہیں سوچیں ہمارے اوپر جو ذمہ داری ہے وہ سوچیں کہ ہم اس کو کیسے ادا کریں گے کس, کس طریقے سے انجام دیں کہ اللہ رب العالمین کے اس وعدے کا حصول ممکن ہو سکے بہرحال تقریباً دس ابواب ہم لوگوں نے پڑھے تھے اب بارہواں باب ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سخاوت کا بیان سخاوت جود و سخا معروف لفظ ہے کہ انسان اپنے مال میں سے دوسروں کے اوپر خرچ کرے مدد کرے اس کا تعاون کرے ضرورت مند کی ضرورتوں کو پورا کرے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے جابر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں ما سئل النبی صلی اللہ علیہ وسلم شعی القو فقال اللہ کبھی ایسا ہوا ہی نہیں کبھی بھی ایسا ہوا ہی نہیں کہ نبی سے کسی نے کچھ مانگا ہو اور ان کے زبان مبارک سے اللہ نکل گیا اگر نہیں ہوتا کوئی مہمان آ جاتا تو ابو داؤد کی روایت ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم قرض لیتے اور قرض لے کر کے اس مہمان کی مہمان نوازی کرتے یا اگر نہیں ہو پاتا کوئی مدد مانگنے والا آتا تو کسی سے کہتے کہ اس کی مدد کر دو اور اسی موقع کی وہ حدیث عشق او تو جارو. سفارش کر دو کسی سے کسی کی مدد کی اس پر تمہیں اجر ملے گا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کبھی لا نہیں کہتے ہمیشہ نبی اکمل صلی اللہ علیہ وسلم کچھ نہ کچھ دے دیا کرتے اور اس کے بہت سارے نمونے چنانچہ ایک آدمی آیا نبی اکم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوری ایک وادی بھری ہوئی بکری کی تھی ایک پوری وادی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے دے دیا وہ اپنے قوم کے پاس آیا وہ آرابی تھا اسلام قبول کیا نبی صلی اللہ علام نے دے دیا اپنے قوم کے پاس آیا کہا یا قوم اسلیم اے لوگ اسلام قبول کر لو فن محمد اسلام قبول کرو کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اتنا دیتے ہیں کہ اس کے بعد فاقہ اور محتاجی کا کوئی ڈر نہیں ہوتا تو اگر آپ کو لگے کہ کوئی تالیف قلب کے ذریعے سے یا مال کے ذریعے سے اسلام کی طرف صحیح منہج کی طرف آئے گا وہ تعاون کا محتاج ہے مدد کا محتاج ہے تو سب سے پہلے دعا تلّہ کو یعنی جو دائیں ہیں ان کو چاہیے کہ جہاں تک ممکن ہو سکے اپنی طاقت اپنی بساط کے مطابق ان کا تعاون کرنے کی کوشش کریں تعاون لینے کی نہیں ان کا تعاون کرنے کی کوشش کریں ہر ممکن کوشش کریں کیونکہ اس میں آپ دو چیزیں جمع کرتے ہیں ایک تو دوسرے کا تعاون کرتے ہیں دوسرا یہ کہ آپ اس کو کتاب و سنت کی طرف دعوت دیتے ہیں اسی طریقے سے نبی اکم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صحیح روایت ہے لسل اخردین رہ اگر میرے پاس ارد پہاڑ کے برابر سونا ہوتا ارہد پہاڑ تقریباً آٹھ کلومیٹر لمبا پہاڑ ہے اس کی چوڑائی ادھر سے لے کر کے ادھر تک تقریباً ستائیس سو میٹر ہے یعنی پونے تین کلومیٹر کے لگ بھگ اور اس کی اونچائی بعض جگہوں پر پونے دو کلومیٹر ہے اونچائی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر میرے پاس اتنا سونا ہوتا تو تین دن سے زیادہ میں اپنے پاس اس کو رکھنا گوارہ نہیں کرتا اللہ یہ کہ میرے اوپر قرض ہوتا تو قرض کے لیے صرف بچا لیتا باقی میں یہ چاہتا کہ تمام کا تمام سونا مسلمان کے محتاجوں میں تقسیم کر دیا جائے بانٹ دیا جائے یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی قربانی تھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت جو ہی تھی وہ اللہ رب العالمین کے کو تربیت کیا اور اسی تربیت کے اوپر اللہ رب نے چلنے کا حکم دی آپ اپنے سے کوئی تربیت نہیں کر سکتے اس میں ہم محتاج ہیں صحابہ اکرام کی زندگی کی ہماری سمجھ کو لگام ہوگی پہم سلف کی تو جس طریقے سے صحابہ اکرام نے دین کو سیکھا اور جس طریقے سے پھیلانے کی کوشش کی اسی طریقے سے اگر ہم سیکھیں گے اس کو پھیلائیں گے فقادی تدو تو جا کر کے کہا جائے گا کہ ہاں آپ ہدایت کے راستے پر قائم ہیں سراط مستقیم پر چل رہے تو دعوت کا مطلب صرف یہ ہی نہیں ہوتا کہ آپ جمعہ کا خطبہ دے دیں محاذرہ دے دیں دروس رکھیں اس کے علاوہ بھی دعوت کے بہت سارے راستے ہیں جس کے ذریعے سے اللہ رب العالمین کے دین کی طرف لوگوں کو بلایا جا سکتا ہے ایک حدیث میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم صحیح بخاری کی روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک خاتون آئی اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک کپڑا دی چادر فعا مختہ صحابی کہتے ہیں جو موجود تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس چادر کو لیا اس طریقے سے لیا گویا کہ اس چادر کو اس کپڑے کو اس کپڑے کی ضرورت ہو نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک خاتون اپنے ہاتھ سے بن کر کے کہا نسج تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کپڑے کو نبی نے ایسے لیا جیسے کہ بہت سخت ضرورت ہو اس کپڑے کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اور دیکھیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم گئے اور اپنے کمرے میں داخل ہوئے اور جا کر کے اس کپڑے کو بدلا اور پھر پہن کر کے آئے جیسے آئے ایک صحابی کھڑے ہوئے اور کہا اے اللہ کے رسول آتی مجھے دے دیجیے صحابہ کا بیان ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے لینے کے انداز سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ پتا چل رہا تھا اس کپڑے کی نبی کو سخت ضرورت ہے ابھی وہ پہن کر کے آئے ہیں اور آنے کا کتنا لمحہ ہو سکتا ہے ایک صحابی کھڑے ہو کر کے کہتے ہیں اللہ کے رسول یہ جو کپڑا ابھی آپ نے پہنا یہ مجھے دے دیجیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں گئے اتار کر کے لا کر کے دے دیا بیچ میں جب نبی صلی اللہ اسلم گھر میں گئے تو صحابہ اکرام ملامت کرنے لگے تم کو اتنی بھی سمجھ نہیں تم نے دیکھا نہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کس طریقے سے اس کو لیا نبی کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ضرورت تھی تم نے مانگ کیسے لیا تو اب یہاں پر دیکھیے دینے والے کا دل دیکھیے اور مانگنے والے کی سوچ کی بلندی دیکھیے اس صحابی نے کہا کیا تم لوگ یہ سمجھتے ہو میں نے پہن, پہننے کے لیے مانگا ہے اس کپڑے کا تعلق نبی کے جسم سے ہو گیا تھا میں نے سوچا مانگ کر کے رکھ لوں گا اور گھر والوں کو وسیعت کروں گا جب مجھے موت آ جائے تو اس کپڑے میں دفنا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک لمحہ بھی توقف نہیں کیا کہ ان کے پاس نہیں ہے اور ابھی ابھی ہدیہ ملا ہے کسی کو ہم دے دیں فوراً نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دے دیا اور ہمارے پاس یہ صحابت کی انتہا ہے کہ نہ ہونے کی صورت میں بھی بندہ معذور ہو جاتا ہے کیونکہ اللہ رب العالمین نے یہی چیز نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سکھایا تھا اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ اکرام کو بھی یہی چیز سکھایا تھا ان کی سوچ میں کتنی بلندی تھی حالانکہ ان کے پاس کیا تھا رہنے کے لیے تن پر کپڑے نہیں تھے امام بخاری رحمۃ اللہ نے باپ باندھا جو ہم لوگ کے بہار کے ہیں گتیا جانتے ہوں گے اور کیا کہتے ہیں جاڑے کے موسم میں ایک چادر ہوتی ہے اسی چادر کو اوپر باندھ دیتے ہیں اور یہ آ کر کے نیچے آ جاتا ہے اتنا ہی ہوتا ہے تھائیس کے برابر ہوتا ہے جان کے برابر صحابہ کے پاس ایک ہی کپڑا ہوتا تھا اسی میں نماز پڑھتے تھے سجدے میں جاتے تھے تو دونوں ہاتھ کو بند کر کے تاکہ پیچھے سے شرمگاہ نہیں کھلے اور ابھی کھانے کا ذکر گزر چکا ہے صبح میں کس کس طریقے کا کھانا ان کے پاس ہوا کرتا تھا اس کے باوجود فرشتے ان پر رش کرتے تھے اور اللہ رب العالمین ان کا ذکر کیا کرتا تھا تو مال اتنا ضروری نہیں ہے دین اسلام کے نشر و اشاد کے لیے جتنا ضروری صبر ہے عظیمت ہے اثار اور قربانی ہے مال کا دروازہ اللہ نے تقریباً بیس سال کے بعد مسلمانوں پر کھولا بیس سال کے بعد شیب ابھی طالب سے لے کر کے خندق کا کیا معاملہ تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تو اس لیے میرے بھائیوں دعوت کے راستے میں بہت سارے امور ایسے آئیں گے جن کو برداشت بھی کرنا پڑے گا اور ان امور کو اپنے لیے پسند نہیں کرنا پڑے گا حالانکہ اس کی آپ کو ضرورت ہوگی تو اس لیے نبی یا صلی اللہ علم کی سیرت کا جو کثرت سے مطالعہ کرے گا اس کو اسی قدر دعوت کے گن پتا چلیں گے اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ دعوت اسے پتا چلے گا تو یہ کچھ جھلکیاں تھیں ورنہ سخاوت کے باب میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام کے ایسے ایسے نمونے اور ایسے ایسے ایسی ایسی مثالیں موجود ہیں کہ آپ پڑھتے جائیں گے اور آپ کے آنکھ سے آنسو روا ہوتے جائیں گے کہ یہ وہ لوگ تھے جنہیں اللہ رب العالمین نے اپنے دین کی خدمت کے لیے چنا تھا ایک دوسرا باب ہے بابو کی تواضع النبی صلی اللہ علیہ وسلم تواضع تواضع کا مطلب ہوتا ہے ان کے سارے نفس تواضع تکبر کا ذد ہے الٹا ہے کبر کے خلاف ہے فخر اور گھمنڈی کے خلاف ہے ان کے سارے نفس جس کو کہتے ہیں وہ یہاں پر خلیف ہے برکت کی دعا کی صلی اللہ علیہ وسلم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یوگ فیرکرا کس سے اللہ کو یاد کرتے کثرت سے اور بعض شارحین حدیث نے لکھا ہے جو انسان جس کثرت سے رب کو ذکر کرتا ہے لوگ اسی کثرت سے اس کو یاد رکھتے ہیں نا ایک حدیث کہ جب اللہ رب العالمین صحیح حدیث ہے کسی بندے سے محبت کرتا ہے تو جبریل کو بلاتا ہے اور کہتا ہے کہ میں فلاں بندے سے محبت کرتا ہوں فاہب ہوں تم بھی اس سے محبت کرو اور اس کے بعد جبریل اہل سما یعنی فرشتوں کے پاس آتے ہیں اور کہتے ہیں اللہ اس سے محبت کرتا ہے اس نے مجھے حکم دیا محبت کرنے کی میں اس سے محبت کرتا ہوں اے اس لیے اے اہل آسمان والوں تم لوگ بھی اس سے محبت کرو پورے فرشتے محبت کرتے ہیں پھر اس کے بعد اس کی محبت دنیا کے اندر لوگوں کے دلوں میں ڈال دی جاتی ہے اس کی تمنا کریں تو اوپر والا یاد کریں باقی آپ ہم کو جان گئے کہ ہم فلاں آدمی ہیں اتنا پڑے لکھیں نہ آپ ہم کو جنت دے سکتے ہیں نہ ہماری جنت کو چھین سکتے ہیں کے تزکیے کی گواہی کی کا کتنا فائدہ ہوگا زیادہ سے زیادہ اللہ یہ کہ اگر میرے, میرے اندر یسر کے کوئی انسان ریاکاری سے پاک ہے تو مسلمانوں کی گواہی اس کو آخرت میں کچھ فائدہ پہنچائے گی بہرحال انسان کو ریاکاری سے تکبر سے فخر غرور سے بچنا چاہیے اور اللہ رب العالمین کو کثرت سے یاد کرنا چاہیے جیسا کہ کثرت سے اللہ رب العالمین کا ذکر کرتے وہ بہت کم کرتے یہاں پر کم سے مراد یہ نہیں کہ لغو کیا کرتے بلکہ کرتے ہی نہیں تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم قلت سے مراد کبھی کبھی عدم ہوتا ہے نفی ہوتی ہے بالکل کسی چیز کی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کبھی لغو کہتے ہیں ہر وہ بات جو ایک عقل مند انسان جس کو ناپسند کرتا جیسے زور زور سے کہ لگا کر کے ہنسنا یا بلا وجہ اپنی مجالس کے اندر دین کے علاوہ امور میں گفتگو کرنا یا مباحت جو گفتگو مباح ہے لیکن اس کو کثرت سے کرنا کسی مجلس کے اندر تو اس ان سب چیزوں سے بچتے تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بلکہ کبھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہی نہیں ہے کہ انہوں نے کوئی ایسی بات کی ہو جو بلا فائدہ لغ بات اسی کو کہتے ہیں جو بلا فائدہ وہ یقین نماز لمبی پڑھتے تھے تو یہاں پر نماز کی لمبے ہونے سے مراد یہ ہے عموماً قیام الہل قیام الہل عموماً کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب پڑھتے تھے اگلے پچھلے سب گناہ ماف تور قدمہ قدم قیام سے زیادہ دیر تک کھڑے ہونے کی وجہ سے نبی صلی اللہ وسلم کے قدم مبارک میں ورم آ جاتا تھا پھول جاتا تھا صحابی کہتے تھے بعض صحابی کہتے ہیں کہ کبھی کبھی ایسا خیال ہوتا تھا ہم لوگوں کو کہ اب نبی صلی اللہ وسلم کی روح پرواز کر چکی ہے یعنی آپ سوچے کہ کس قدر لمبا سجدہ کرتے تھے یا کس قدر لمبا رکو کرتے تھے باد صحابی نے کہا اللہ کے رسول آپ کے اگلے پچھلے سب گناہ معاف اگلے پچھلے سب گناہ معاف ہے اللہ نے بشارت دیا ہے پھر آپ کو اتنی عبادت کی ضرورت کیوں ہے تو وہ کہتے تھے جو حدیث کا مفہوم ہے اصلا اکون ابدن شکورا جس رب نے اتنا بڑا انعام دیا کہ اگلے پچھلے سب گناہ کو معاف کر دیا کیا میں اس رب کا شکر گزار بندہ نہیں بنوں یعنی جس کے اگلے پچھلے سب گناہ ماں وہ شکریہ کے اندر اس قدر لمبا قیام کرتے ہیں جس کے اگلے پچھلے تمام ہر چہل جانے گنا ہی گنا ہے وہ کتنا لمبا قیام کرتا ہے تو یہ انسان خاص کر کے جو دعوت اللہ کا کام کرتے ہیں ان کے لیے محاسبہ نفس کا وقت ہے ہمیشہ محاسبہ کرے میں اپنے نفس کی طرف دعوت نہیں دے رہا ہوں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کی طرف لوگوں کو بلا رہا ہوں تو انہیں کے طرز پر بلانا پڑے گا یہ نہیں کہ ہم صرف دوسرے کو کہیں گے امر بالمعروف و نہیں عن منکر کے بعد فوراً اللہ نے ذکر کیا وط باللہ اور تمہارا بھی ایمان اللہ پر ہو یعنی تم بھی اس کے اوپر عمل پیرا ہو وہ دعوت اللہ کا جہاں پر ذکر کیا وہاں پر ذکر کیا کہ خود بھی عمل صالحی مین المسلم تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو طرز زندگی ہے اس کو اپنانا بہت ضروری ہے چنانچہ وہ کہتے ہیں وہ یوقص الخطبہ وہ یوقصیر الخطبہ خطبہ کو کم کرتے مختصر کرتے تھے اور نماز لمبی کرتے تھے جمعہ کی نماز لمبی کرتے تھے اور خطبہ کم پڑھتے تھے اور یہاں الٹا ہے اس کے اوپر بہت سارے مشائف بولتے ہیں شروع سے بولتے آئے ہیں کہ اب یہاں تو کم ہی ہے تقریبا 15 بیس منٹ کا خطبہ ہوتا ہے ہمارے یہاں ایک سوا گھنٹے کا خطبہ ہوتا شیخ سعدی کے بارے میں عبد الرحمٰن ابن ناصر اسعادی رحمہ اللہ ان کے بارے میں شیخ سلمان الرحیلی ہمارے ایک استاد ہیں وہ کہتے ہیں کہ ان کا خطبہ آٹھ سے دس منٹ کا ہوتا ہے فقط اور ان کے بارے میں مشہور ہے بڑے سلفی عالم ہیں بلکہ یہ کہیے کہ ابن تیمیہ رحمہ اللہ اور ابن قیم رحمہ اللہ کو سب سے اچھے سے جو سمجھا اس اثر میں انہوں نے سمجھا ان کی عبارتیں بھی ویسی ہوتی ہیں کہ ان, کے ان کے پیچھے نماز پڑھنے کے لیے کافی دور دور سے لوگ آتے تھے صرف ایک حدیث بتاتے تھے یا کوئی ایک آیت اشک کرتے تفسیر کرتے تھے اور لوگ جاتے اس حدیث کو سن کر کے گویا کہ یاد ہو جاتی اور پورے ہفتے اس کا تذکرہ کیا کرتے تو اہم مقصد لوگوں کو تعلیم دینا ہے سمجھانا ہے یہ نہیں کہ پورے ایک موضوع کو ایک ہی خطبہ میں آدمی سمیٹنے کی کوشش کریں تو اس سے کیا ہوتا ہے بہت سارے اکثر لوگ شرعی علوم سے ناواقف ہیں اس لیے پورے خطبہ کی تمام باتوں کا یاد رکھنا ان کے لیے ناممکن ہے تو جہاں تک ممکن ہو سکے آدمی تد وقاری پر عمل کرے کہ مطلب نہ ایک دم ہی کم کرے نہ اتنا لمبا کرے کہ تھک جائے کیونکہ آپ خود سوچیں کہ اگر آپ عوام میں ہوتے اور کوئی آدمی خطبہ دیتا تو اتنا لمبا کہ آپ اس بات کو پسند کرتے ہیں تو عقیقماتی بلی نہ سکھ اپنے بھائی کے لیے وہی پسند کرو جو آپ اپنے لیے پسند کرتے ہیں تو اس لیے تد وقار پر عمل کر کر کے کہ نہ بہت ہی چھوٹا خطبہ ہو کہ بالکل نہ دیا جائے جیسا کہ بعض خطبہ ہی نہیں دیتے آنا اتنا لمبا خطبہ ہو کہ اس کے لیے عوام کے لیے تھکاوٹ کا سبب بنے خطبہ چھوٹا کرتے تھے اور نہ نفرت کرتے اور نہ ناپسند کرتے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کسی سے جلدی نفرت نہیں کرتے تھے اور ناپسند نہیں کرتے تھے اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ کسی سے نفرت ہی نہیں کرتے تھے بلکہ جو اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے دین کی بے عزتی کرتا اور اس سے دور رہتا احکام کی بے عزتی کرتا انتہا کے حرمت کرتا نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس سے ناپسند کرتے بلکہ ناپسند کرنے کا حکم دیا ہے۔ چنانچہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من احب فلّہ و اب غد اللہ و آدف اللہ, اللہ, اللہ فقرست جو اللہ کی خاطر کسی سے محبت کرتا ہے اور اللہ کی خاطر کسی سے نفرت کرتا ہے اور اللہ کے لئے دوستی کرتا ہے اور اللہ کے لئے دشمنی کرتا ہے اس کا ایمان مکمل تو یہاں پر نفرت کرنے کا مطلب ہے کہ عام مسلمانوں سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں کوئی نفرت نہیں تھی اور نہیں ہی نبی صلی اللہ علیہ وسلم ناپسند کرتے اور جب کسی چیز کو ناپسند کرتے رو یا کراہیت علی کا صلی اللہ علیہ وسلم کہ اس کی کراہیت ناپسندیدگی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے پر دیکھی دیکھ جاتی تھی اور اگر کسی کو ایسا عمل کرتے دیکھتے کہ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو برا لگتا تو فوراً اس کی تنبی کرتے اور تنبیہ بھی ایسے کرتے کہ ممبر لایا جاتا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس پہ کھڑے ہوتے اور کہتے ما بال الاقوام يفعلون قالون قدا و بعض لوگوں کو کیا ہو گیا کہ وہ ایسا ایسا کرتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہوتا تھا گدیج میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نہ ہی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ساتھیوں کے ساتھ صحابۂ کرام یہ توازو تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ایسے بیٹھتے تھے کہ کوئی باہر سے آنے والا آدمی لا یا دری ام ہو کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کون ہے ان کو پتا ہی نہیں چلتا تھا اور آج ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہم اگر آئے ہیں تو ہماری وجہ سے کوئی کھڑا ہو جائے کرسی چھوڑ دے باب علما نے اس کو ریا میں شمار کیا کہ اگر آپ کہیں پر کھڑے ہیں اور آپ چاہتے ہیں کہ کوئی عام آدمی بیٹھا وہ آپ کے لیے کرسی چھوڑ دے گویا کہ آپ علم کا سوال آپ چاہ رہے ہیں وہ آپ کو عالم سمجھ کر کے وہ آپ کے لیے کھڑا ہو جائے ابھی ایک بار ایک باب آئے گا باب اسانت العلم اس میں اس طرح کی بہت ساری چیزیں آئیں گی انشاءاللہ تو توادو ہر جگہ پر ہونا چاہیے ترق نہیں ہونا چاہیے اللہ رب العالمین نے اگر آپ کو علم دیا ہے یا آپ کو بڑا بنایا ہے تو اللہ نے بنایا ہے اس میں آپ کے نفس کو کوئی دخل نہیں ہے آپ یہ مت سمجھیے کہ آپ اس قابل تھے کہ بن گئے یہ اللہ رب العالمین کی مہربانی ہے کہ اللہ رب العالمین نے آپ کو یہ تحفہ اور یہ ہدیہ عطا کیا ہے تکبر کے ذریعے سے اللہ رب العالمین کو ناراض کرنے کی کوشش نہ کریں اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس بات کو کبھی ناپسند نہیں کرتے کہ مساکین کے ساتھ اور جن کو ہم لوگ کہتے ہیں ورڈ پیپل ان کے ساتھ چلنے سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم چلنے کو ناپسندیدہ سمجھتے ہو یا اور سمجھتے ہو میں اس کے ساتھ چلوں گا چھوٹے آدمی جو دو روپے کماتا ہے دس ریال دن میں کماتا ہے اس کے گھر جا کر کے دعوت کھاؤں گا لوگ بولیں گے کیا لو سٹینڈرڈ کے مالک ہیں بالکل نہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی بھی آتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کی بات کو سنتے بلکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خدیف میں کہا لگا مجھے بلایا جائے ایک علا قرآن او درائن بکری کا کھر ہوتا ہے نا جس کو ہم لوگ پایا کہتے ہیں کوئی اگر وہ بھی بنا مجھے دعوت دینے کے لیے بلائے لا عجب تو میں اس کو دعوت قبول کروں گا جاؤں گا کھاؤں گا یہ توادوڑ تھا لیکن آج کل دعوت لینے میں بہت احتیاط ہم لوگ برتتے ہیں کہ باقی آپ لوگ سب جانتے ہیں کہ جو بہت اونچے ہوں جو بہت اچھا اسٹینڈرڈ آف لیونگ مینٹین کرتے ہوں ہم انہیں کے ساتھ رہیں گے تاکہ لوگ کہیں کہ ہاں یہ بڑے لوگ ہیں اس لیے بڑے کے ساتھ رہتے ہیں دعوت اللہ کے لیے نبی جیسی زندگی اپنانی پڑے گی تب دعوت ہوگا دعوت آپ اپنے نفس کی طرف نہیں اللہ اور اس کے رسول کے تعلیمات کی طرف دے رہے ہیں اس کے بعد کہتے ہیں اولا یسن کے قدی خدی رہا ان کی جو ضرورت ہوتی وہ اس کو پورا کرتے حدیث میں نبی اکم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک عبداللہ ابن متحرف ابن عامر رضی اللہ عنہ یہ کہتے ہیں مطرف ابن شخیر کے بیٹے ہیں یا پوتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ ہمارا وقت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا تھا کہ اس نے کہا انت سیدنا و انت اعظمنا قولا اس قسم کی بات کہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا انہوں نے کہ آپ ہمارے سردار ہیں آپ کی بات سب سے زیادہ عظیم ہے یقیناً نبی صلی اللہ علیہ وسلم سردار تھے اللہ رب العالمین نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا سردار بنایا ہے چنانچہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انا سید آدم ولد آدم قیامت کا دن میں تمام لوگوں کا سردار ہوں گا واقعی میں جو بھی بولتے تھے صرف اور صرف ہی ہوا کرتی تھی نبی نے جب ان سے یہ سنا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں کہا کہ تم لوگوں نے بالکل صحیح کہا بلکہ کہا گشفا شیطان کھینچ کر کے تمہیں گمراہی کے دروازے پر نہ لے جائے ماں اب انتر فعونی فوق منزیلتی اللہ انزلنی اللہ علیہ فقول عبد اللہ و... فقول عبد اللہ و... اور رسول اوکما کالن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ شیطان کے چکر میں نہ پڑو بڑے بڑے القاب میرے لیے استعمال نہ کرو حالانکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم حقیقت میں وہ ہیں نس سری سے ثابت ہے لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سمجھا یہ خوشبو ان سے آئی کہ آج یہ ہم کو اتنا اوپر اٹھا رہے ہیں کل ہو کر کے میرے لیے کچھ اور استعمال کرنے لگیں گے جیسا کہ آج کل لوگ کر رہے ہیں وہی جو مستوی عرصہ خدا ہو کر اتر پڑا ہے مدینے میں مصطفیٰ ہو کر خالق و مخلوق کا بالکل فرق مٹا دے عظمت کے باب سے حلوق کے باب سے شیطان بہت زیادہ داخل ہوتا ہے اگر آپ نیکی پر قائم ہیں بزرگوں سے محبت کرتے ہیں تو اسی راستے سے داخل ہوگا اور آپ کو گمراہی کے راستے پر لے جا کر کے چھوڑے گا اور اگر آپ برائی پر قائم ہیں تو اس کو گمراہ کرنے کے, کے لیے زیادہ دیر, دیر نہیں رکھتی ہے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہے اتنی بڑی بڑی باتیں نہ کہو میں سب سے پہلے اللہ کا بندہ ہوں پھر اس کا رسول ہوں بس اتنا ہی کہو یہی کافی اور جب تک اور یہ صورت ہے کہ ہمارا نام بڑے لیٹر میں بولڈ فاؤنٹ میں القاب کے ساتھ نہیں آئے تو ناراض ہو جاتے ہیں تم نے میرا نام لکھا پوسٹر میں لکھا تیسرے لائن میں لکھا چھوٹے اکاؤنٹ میں لکھا کیسے تو آپ اپنے نام کے لیے دعوت کر رہے ہیں ابھی ایک اور باب آئے گا سلب شہرت کو کیسے ناپسند کرتے تھے سب سے زیادہ جو چیز نقصان دہ ہے اقتداری کے لیے تعلیم کے لیے شہرت اور ریاکاری ہے سلپ کس طریقے سے ناپسند کرتے تھے وہ باب آئے گا. تو آپ اپنے لیے دعوت نہیں کریں اللہ اس کے رسول کے دین کی دعوت کریں اپنے نفس کی دعوت نہ کریں ویسے ہی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ توادو تھا کہ جب بچوں کے پاس سے گزرتے تو کہتے السلام علیکم و اللہ وبرکاتہ بچوں کو سلام کیا کرتے بچے سمجھے نہ سمجھے ان کو عادت ڈالتے تھے ہم لوگوں کی طرف ہمارے علاقے میں یہ مشہور ہے کہ بڑوں کو سلام اور بچوں کو دعا پیار عرض یہ کہتے ہیں چھوٹے کو سلام نہیں کیا جاتا کہا جاتا ہے کہ یہ منافی ہے آداب کے اس عرف کا اس عرف کی کوئی بھی حقیقت نہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم اذا امرہ یا اذا لکھ یا سلم علیہم ان کو سلام کیا کرتے تھے ان کو عادت ڈالتے تھے پہلے سلام کرنے کی کوشش کرو اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہر ممکن خیر میں صفقت لے جانے کی کوشش کرتے کیونکہ سے پہلے سلام کرنے والا خیر میں خیر و بھلائی میں زیادہ ہے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا بچوں کو سلام کرنا ان کے توازوں کی دلیل ہے اور آج ہم چہرہ دیکھ دیکھ کر کے سلام کرتے ہیں یہ دربان ہے مسجد کا اس کو سلام کرنے سے کچھ نہیں ملے گا یہ آدمی کیا ہے یہ رکشا چلاتا ہے اس کو سلام کرنے سے کیا ہوگا اگر وہ کبھی سلام بھی کر دے انسنی کر دیتے بعد میں کہتے ہیں کہ ذرا مشغول تھا ذہن میں اس وجہ سے سن نہیں پایا اخلاق جو ہوتا ہے نا اخلاق ایک بہتے ہوئے پانی کی طریقے سے بہتا ہوا پانی یہ نہیں دیکھتا کہ اس کے سامنے گڑھا آ رہا ہے یا اونچائی آ رہی ہے وہ بہتا چلا جاتا ہے اخلاق اس کو کہتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سلم اعلیٰ امن تعریف ہو امن تعریف ہو ہر کسی کو سلام کرو چاہے جانتے ہو یا نہیں جانتے ہو اس سے مودت و محبت پیدا ہوتی ہے تو سلام چن چن کر کے نہیں کریں ہر مسلمان کو سلام کرنے کی کوشش کریں کیونکہ جب آپ ایک مسلمان کے لیے سلامتی کی رحمت کی دعائیں کرتے ہیں تو مسلمان کے لیے جب بھلائی کی دعا کریں گے تو آپ کے لیے کون دعا کرے گا اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے لیے وہ لوگ دعا کریں جو کبھی گناہ نہیں کیا ہے جن لوگوں نے اور اللہ رب العالمین ان کی دعاؤں کو قبول کرے گا تو دوسروں کے لیے دعائیں زیادہ کیا کریں یہ توازو کا باب تھا اور توازو دعوت کے اندر بہت اہم کڑی ہے جس دعات کو اختیار کرنا اس صفت کے اس صفت کا اختیار کرنا دعات کے لیے بہت ضروری ہے اس کے بعد باب ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کا بیان بابو وفات نبی صلی اللہ علیہ وسلم نبی صلی اللہ علیہ وسلم انسان تھے تین قسم کے عموماً مخلوق کو ہم جانتے ہیں ایک نور سے پیدا ہے جو فرشتے ہیں ایک نار سے پیدا ہے آگ سے جو جنات ہے مٹی سے پیدا ہے جو مخلوق ہے اسے انسان کہتے ہیں اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم انسان تھے سب سے پہلے کیونکہ اللہ رب العالمین نے فرمایا قرآن مجید کے اندر کُلکا رسولہ کہ جو کفار جو تھے وہ اس بات کا انکار کرتے تھے کہ ہمارے جیسا انسان کیسے نبی ہو سکتا یہ کفار کا عقیدہ تھا ہمارے جیسا انسان نبی کیسے ہو سکتا ہے تم نبی کو انسان بناتے ہو تو اللہ نے کہا کہ اگر زمین میں فرشتے ہوتے تو ہم فرشتے کو بھیجتے انسان ہیں اس لیے ہم نے انسان کو بھیجا ہے نبی بنا کر کے تاکہ لوگوں کے حاجیہ ضروریات کا خیال رکھ کر کے اسی حساب سے وہ دین سکھا سکیں تو جب انسان ہے تو انسان کو موت آنی ضروری ہے چنانچہ اللہ رب العالمین نے فرمایا ہو اللہ علی بشرم مین قبل اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ سے قبل ہم نے کسی کے کسی کو بھی ہمیشہ کی زندگی عطا نہیں کی فا الدون <الْخَالِرُون> کہ اگر آپ کو موت آ گئی یا اللہ نے استعمال کیا لفظ موت کا کس کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کیا اگر ان کو موت آ... آپ کو موت آ تو کیا یہ کفار جو آپ سے دشمنی کرتے ہیں ہمیشہ زندہ رہنے والے ہیں ایک بات بتائیے جن کو لفظ موت سے چڑ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو موت آ یا وفات آ گئی آپ ایسا نہیں کہیے پردہ پردہ فرما گیا ایسا کہیے یا اس بارے میں کچھ گفتگو ہی نہیں کیجیے ایک بات بتائیے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سب سے سب سے زیادہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنے والا کون اللہ سے بھی بڑھ کر کے کوئی محبت کر سکتا ہے اللہ سے بڑھ کر کے سب سے زیادہ نبی سے اگر کوئی محبت کر سکتا ہے تو اللہ رب العالمین اور جس کو اپنے نبی سے اس قدر محبت ہو کہ پورے قرآن میں اللہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نام سے نہیں پکارا یا یاموسا کہا یا نوح کہا یا ابراہیم کہا لیکن جب جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر آیا محمد یا محمد نہیں کہا رسول اللہ کہا یا ایوہر نبی کہا یا ایوہا رسول کہا منادہ کے طور پر پکارا نہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نام لے کر کے اتنی محبت کرنے والا رقف جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے استعمال لفظ کر رہا ہے کہ آپ امت کیا اگر آپ مر جائیں گے تو وہ لوگ ہمیشہ زندہ رہنے والے نہیں دوسری بات اللہ کے بعد نبی سے سب سے زیادہ محبت کرنے والے کیا صحابہ سے بڑھ کر کے کوئی ہو سکتے ہیں کوئی بھی ایک بھی مثال کے صحابہ سے بڑھ کر کے کسی نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کیا ہو کسی نے بھی نہیں صحابہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کے خاطر شیب ابی طالب میں چمڑے پانی میں بھیگو کر کے چوسے ہیں پتے کھائے ہیں زندہ رہنے کے لیے صرف نبی کی محبت میں جب صحابہ کرام بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات پر کہتے ہیں وما محمد الا رسول قد خلت من قبله الرسل یہ ایت تلاوت کیا ابو بکر رضی اللہ عنہ نے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حیثیت ایک رسول کی تھی ان سے پہلے بھی بہت سارے رسول آئے اور اس دنیا سے چلے گئے اف ایماتا یا اللہ رب مولانا نے کہا ہے جس کو ابو بکر رضی اللہ نے تلاوت کیا کیا اگر وہ مر جائیں وفات پا جائیں تو تم اسلام سے پھر جاؤ گے اور اس کے بعد اب رضی اللہ عنہ نے فرمایا من کان کا نمین محمد تمے کا جو انسان نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادت کرتا تھا یاد رکھے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فإنه قد مات وہ وفات پا چکے ہیں مر چکے ہیں ومن وہ منکان اللہ فإنه حی لا تو جو اللہ کی عبادت کرتا تھا اللہ رب العالمین ہمیشہ زندہ ہے اسے کبھی موت نہیں آئے گی اور ایک جگہ اللہ ابو العالم قرآن مجید میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کرتے ہوئے کہا ان میت و انہم میتون نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو موت آنے والی ہے اور یہ لوگ جتنے بھی آپ سے دشمنی کر رہے ہیں ان کو بھی موت آئے گی اور اسی طریقے سے اذا جا اللہ تفسیر میں ابو بکر ردی اللہ عنہ اور عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے وفات کی خبر یہ صورت لے کر کے آئی تھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ربی الاول میں ہوئی تھی ولادت بھی ربیع الاول میں ہوئی تھی ہجرت بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ربی الاول میں کیا یہ تین اہم کام ربیع الاول میں ہوا تھا ہجرت کی شروعات ہوئی تھی محرم کے مہینے میں لیکن جب پہنچے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو ربی الاول کے محرم کے مہینے میں ہجرت کی شروعات کی تھی ربی الاول کے مہینے میں مدینہ پہنچے تھے اس کے باوجود اس مہینے کو کوئی فضیلت حاضر نہیں ہے اللہ نے فضیلت دیا تو رمضان کے مہینے کو فضیلت کسی جگہ کو کسی چیز کو اسی وقت حاصل ہوگی جب اس کے فضیلت کے سلسلے میں نصوص والد ہوں گے اس کے علاوہ کسی چیز کو فضیلت حاصل نہیں ہوگی اس کے علاوہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے موت کی اپنے وفات کی خوشخبری یا بشارت کہیے یا خبر کہیے صحابہ کرام کو بھی دیا اور اپنی بیٹی فاطمہ رضی اللہ عنہا کو بھی دیا چنانچہ عبد اللہ یہ آیت نازل ہوئی تو رسول میری موت کی خبر دی گئی ہے تو وہ رونے لگی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے رو نہیں میرے گھر والوں میں سب سے پہلے تم ہی مجھ سے ملو گی یعنی وفات پاؤ گی تمہیں موت آئے گی تو وہ ہنسنے لگی فاطمہ رضی اللہ کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بعض بیویوں بیو بیو نے دیکھا ازواج رضی اللہ نے دیکھا تو انہوں نے کہا اے فاطمہ ہم نے تمہیں دیکھا تم روئی پھر ہنسی فاطمہ رضی اللہ علیہ نے کہا کہ آپ صلی اللہ علّم نے مجھے بتایا کہ آپ کو موت کی خبر دی گئی ہے تو میں رونے لگی پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہ رو میرے گھر والوں میں تمہیں سب سے پہلے مجھ سے آ کر کے ملاقات کرو گی تو میں ہنسنے لگی اور رسول اللہ صلی اللہ صلی وسلم فرمایا اللہ کی مدد اور فتح آ جائے اور یمن والے بھی آ اللہ کی مدد اور فتح آ گئے اور یمن والے بھی آ گئے تو ایک آدمی نے کہا اہل یمن کیا ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو اہل امن ہیں, وہ بہت نرم دل ہیں اور ایمان اہل امن کا ہے اور حکمت بھی جب تم لوگوں نے دفن کیا تو کیا تم لوگوں کے دل میں ذرہ برابر بھی تکلیف نہیں ہوئی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جس مبارک کو منو مٹی کے نیچے دفن کر دو گے کئی فطابت کیسے قبول کر لیا تمہارے دل نے کہ تم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مٹی کے نیچے دفن کرو یہ ایک احساس تھا شعور تھا انہوں نے ہی خبر دیا لوگوں کو کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے کان میں کہا کہ اب ان کو موت آئے گی فاطمہ رضی اللہ نے پھر وہ ایک احساس اور جو تکلیف تھی اپنے والد کی موت کی اس کو بیان کرنی ہے کہ فطابت بت ان کیسے تم نے قبول کر لیا تمہارے دل نے کیسے مان لیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مٹی کے نیچے دفن کرتے وکالت یا اباہ من ربی ماح من ربی ما ادنا اے میرے ابا اے میرے والد محترم آپ اپنے رب سے سب سے قریب ہو گئے ما ادنا سیرت تعجب کا تعجب کا سیرا ہے کہ آپ اپنے رب سے بہت زیادہ قریب ہو گئے کس قدر قریب ہو گئے سیرت تعجب کے استعمال ہوتا ہے اس کے بعد کہتی ہے کہ اے ابا جان اے والد محترم آپ کا ٹھکانہ جنت الفردوس ہے اور جبرائیل کو ہم آپ کی موت کی خبر دیتے ہیں یہ کیا کہتے ہیں مرفیا ٹائپ کا ہوتا ہے مرفیہ مطلب کسی کے وفات کے بعد جو غم کا اظہار ہوتا ہے جو نوحہ سے بالکل پاک ہو اور اس کے اندر اللہ رب العالمین کے ناراضگی والا کوئی اللہ کو ناراض کرنے والا کوئی کلمہ نہیں ہو تو اس قسم کے جملے استعمال کرتے ہیں عرب اور ابا جان نے, آپ, آپ نے اپنے رب کی دعوت کو قبول کر لیا حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے کیا حالت تھی اگر آپ پڑھیں گے تو آپ کو سمجھ میں آئے گی وہ کہہ رہے تھے کہ جو کہے گا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو وفات ہو گئی ہے میں اس کا سر تن سے جدا کر دوں گا لیکن حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کے سمجھانے سے پھر ان کو بات سمجھ میں انہوں نے کہا کہ جو آیت آج ابو بکر رضی اللہ عنہ نے تلاوت کی گویا کہ ایسا لگ رہا ہے یہ آیت آج ہی نازل ہو گئی اس کے بعد جب یہ بات بیان کیا حضرت انس رضی اللہ انہوں نے تو انس رضی اللہ انہوں ان کی بات سن کر کے رونے لگے اور جب جب یہ بات بیان کرتے تو انس رضی اللہ عنہ ہوتے تھے اور انس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ تقریباً ہر دن میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب میں دیکھتا تھا ہر دن کیونکہ وہ ان کے خادم تھے اور بہت محبوب بھی تھے اور صبح ہو کر کے بے اختیار مجھ سے میرے آنکھوں سے آنسو گر جاتے خواب میں دیکھنے کا مسئلہ جو ہے بہت سارے لوگ دعویٰ کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ عصلم کو ہم نے خواب میں دیکھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب میں دیکھا اور وہ کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کوئی میری شکل اختیار نہیں کر سکتا اچھی بات ہے آپ نے خواب میں دیکھا ہے کس کو دیکھا ہم کیسے جانیں گے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کے شکل کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو صفات ہیں پوری تصویر صحابہ کرام نے بیان کیا آپ نے کیسے شخص کو دیکھا آپ بیان کر دیجئے ہم مان لیں گے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ نے دیکھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صورت شیطان اختیار نہیں کر سکتا لیکن شیطان کسی دوسرے کی صورت اختیار کر کے یہ کہہ سکتا ہے کہ میں رسول نبی کی صورت کبھی نہیں اختیار کر سکتا لیکن آپ کو گمراہ کرنے کے لیے یہ کہہ سکتا ہے کہ میں ہی رسول ہوں تو جب آپ کو نبی صلی اللہ عباس صاحبہ پوچھتے تھے کہ کیسے تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیسے تھے عبداللہ بن عباس وغیرہ سے مروی ہے رضی اللہ عنہ سے پوچھتے تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیسے تھے شکل بیان کرو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صفت بیان کرو تو ہر کوئی دعویٰ کرے اور ہم ماننے کے انہوں نے خواب میں دیکھا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تو ایسا صحیح نہیں ہے. دوسری بات اگر کوئی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب میں دیکھ ملے تو اس کی فضیلت کی کوئی دلیل نہیں ہے فضیلت اس وقت ہوگی جب آپ کا خاتمہ نیکی پر ہوگا اور آپ توحید پر قائم ہوں گے ورنہ آپ روزانہ صبح و شام خواب میں دیکھیں آپ کو کوئی فرق نہیں پڑتا ہے کیونکہ کفار صبح و شام اپنے کے سر کی آنکھوں سے دیکھتے تھے خواب میں نہیں زندہ حالت میں دیکھتے تھے منافقین دیکھتے تھے ان کو کیا فائدہ ملا تو فائدہ خواب دیکھنے میں نہیں ہے فائدہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو اپنی زندگی میں نافذ کرنے میں اور اس کے مطابق عمل کرنے میں خواب کے پیچھے لوگ نہیں پڑھتے ہیں کہتے ہیں کہ خواب کے پیچھے نہیں پڑھا کرو انسان شیطان تم کو وہمی بنا دے گا اور خواب کی تین قسمیں ہوتی ہیں ایک خواب بہت اچھا ہوتا ہے اور ایک خواب بہت برا ہوتا ہے اور ایک خواب لایانی ہوتا ہے خواب کا ذکر آیا تو اس لیے میں نے بتا دینا چاہ رہا ہوں تاکہ آپ تو ہمیشہ احتیاط برتیں محتاط رہیں جو اچھے خواب ہوتے ہیں اس کے بارے میں یہ ہے کہ آپ ایسے شخص کو بتائیں جو آپ کا خیر خواب ہو آپ سے حسر بخ نہیں رکھتا ہو خیر خواہ ہو آپ کے لیے بھلائی چاہتا ہو آپ کے منہ پر نہیں آپ کے پیچھے میں اکیلے میں دوسری صفت اس کی یہ ہو کہ امین ہو امانت دار ہو آپ کے راست کو دوسرے کو نہیں بتاتا اگر کسی ایسے کو جانتے ہیں اور جس کے پاس علم بھی ہو تو آپ اس کو اپنا اچھا خواب بتا سکتے ہیں پتہ نہیں کہے. کتنے لوگوں کی زندگی میں ایسے شخص موجود ہوں گے جو اس کا خیر خواہ بھی ہو حقیقی اور اس کے راس کو دوسروں کو بتاتا بھی نہیں ہو اور اس کے پاس علم بھی ہو تو اچھا خواب آپ بیان کر سکتے ہیں اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھنا اچھے خواب میں سے ہے آپ ایسے شخص کو بیان کیجئے پوری دنیا میں اس کا تذکرہ نہیں کرتے کریے اور اگر برا خواب ہے تو کتنا ہی برا کیوں نہ ہو آپ کسی سے بیان نہیں کر سکتے ہیں اور اگر بیکار کا خواب ہے کہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ ہوائی جہاز آپ کندھے پہ اٹھا کر کے چل رہے ہیں تو ایسی کوئی بات نہیں ایک صحابی نے ذکر کیا میں دیکھا کہ میرا سر آگے آگے چل رہا میں پیچھے پیچھے دوڑ رہا ہوں کہ یہ بےکار خواب ہے اس کی کوئی حیثیت نہیں تو ایسے ہوتا تو خواب میں بھی یہ احتیاط برتنا نہایت ضروری ہے حافظ ابن حجر رحم اللہ نے یہ تین اقسام بیان کیے ہیں احادیث کی روشنی میں ست الباری کے اندر پہلے اب دوسرا باب ہے باب اتباع نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سنت کا اتنے سنت کی اتباع کا بیان موید تکرنی. موید تکرنی ایک ایک اچھا اتباع سنت کا بیان نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع اس کے اوپر بہت ساری باتیں آ چکی ہیں میرے ابن ساریہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے صلی اللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صلاح تصب ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم لوگوں کو فجر کی نماز پڑھائی اس کے بعد ہماری طرف متوجہ ہوئے پبا اڈان بہت ہی بلیغ خطبہ دیا نصیحتوں سے پُر تھا اور ایسا لگ رہا تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ آخری خطبہ ہو ایسا خطبہ تھا وجی لد بین ودرفت منہ العيون اس خطبے سے دل دہل گئے آنکھوں سے اشکرواں ہو گئے کا انحویہ امتح گویا کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ آخری اور الوداعی خطبہ فقام قوم فقال ایک آدمی کھڑا ہوا صحابہ صحاب اکرام میں سے ایک صحابی کھڑے ہوئے اور کہا یا رسول اللہ کا انہا موعدت لگتا ہے یہ آپ کا آخری خطبہ ہے پاؤسینا ہمیں وسیعت کیجیے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اوسی تم بھی تقوی وسما کہ میں تم کو اللہ کا تقوی اختیار کرنے کی وسیعت کرتا ہوں تقوی کا مطلب کیا ہوتا ہے اس کو ایک مثال سے سمجھے رمضان گرمی کے موسم میں آج کل پڑتا ہے عصر کا باد ہو پہلا رمضان ہو اور آپ کو پیاس بہت زیادہ لگتی ہو عصر کا باد ہے گھر میں کوئی بھی نہیں ہے فریج میں پانی موجود ہے کیواڑ کھڑکی سب بند ہے دل ایک طرف کہہ رہا ہے کہ جاؤ پانی पानी لو کوئی نہیں دیکھے گا لیکن شریعت کہہ رہی ہے کوئی دیکھے نہ دیکھے جس کے لیے تم نے روزہ رکھا ہے وہ تو دیکھ رہا ہے نا یہی خوف نگہ بانی کا یہی احساس آپ کو روزہ کے توڑنے سے رکھ روکے رکھتا ہے اسی کا نام تھا ہوا تو جب آپ روزے کی حالت میں حلال چیز پانی حلال ہے ہمیشہ کے حلال لیکن ایک لمیٹڈ پیریڈ کے لیے اللہ نے حرام قرار دیا ہے تو آپ اس کو ہاتھ نہیں لگاتے کیونکہ رب دیکھ رہا ہے تو جن چیزوں کو اللہ نے ہمیشہ کے لیے حرام قرار دیا ہے اس کو آپ ہاتھ کس طریقے سے لگا دیتے ہیں؟ حلال چیز کو ایک مختصر مدت کے لیے حرام قرار دیا گیا محت... ایک مخصوص حالت میں تو آپ اس کو ہاتھ لگاتے سے اس لیے ڈرتے ہیں کہ اللہ دیکھ رہا ہے اور جن چیزوں کو اللہ نے ہمیشہ کے لیے حرام قرار دیا ہے اس کے دیکھتے وقت یا اس کو کرتے وقت یہ خیال کیوں نہیں آتا کوئی دیکھے نہ دیکھے عرش کا مالک تو دیکھ رہا ہے نا ارش پر مستقی رب تو دیکھ رہا ہے نا جنتوں کا مالک دیکھ رہا ہے نا یہی احساس کا نام تکوا ہے کالی اور اندھیری رات میں سمندر کے بالکل تہ کے نیچے ایک کالے پتھر پر ایک کالے رنگ کی چوٹی چل رہی ہونا اللہ رب العالمین عرش پر مستوی ہونے کے باوجود بھی اس کالی چینٹی کو دیکھتا بھی ہے اور اس کے چلنے کی آواز کو سنتا بھی ہے پھر یہ ہم کیوں بھول جاتے ہیں اکیلے میں جب کوئی گناہ انسان کرتا ہے یہ کیوں بھول جاتے ہیں کہ اللہ رب العالمین جو ایک چھوٹے سے کیڑے مکوڑے کو دیکھتا بھی ہے اس کی ضروریات کو سمجھتا بھی ہے اور اس کو پورا بھی کرتا ہے وہی رب ابھی ہمیں دیکھ رہا ہے تو عموماً جو انتقاسات ہوتے ہیں ایک انسان سرات مستقین پر قائم ہے پھر وہ بدل جا رہا ہے اس کی وجہ یہی ہے کہ تنہائی میں کوئی ایسا عمل کرتا ہے جو اللہ رب العالمین کو سخت ہم کو شرم آتی ہے کہ بچے کے سامنے کوئی گناہ کرے لوگ بچے کے سامنے سگریٹ نہیں پیتے ہیں بچے کے سامنے کوئی گناہ نہیں کرتے ہیں کیوں کہ بچہ دیکھے گا بولے ہیں کہ پانچ وقت نمازی ہے مولانا صاحب ہیں دائیں ہیں اور ہمارے سامنے اس طریقے کی بات کر رہے ہیں ایک بچے سے اتنا خوف اور شرم کا ایک احساس ہوتا ہے اس کے سامنے نہیں کرتے رب تو اکیلے میں دیکھ رہا ہوتا ہے کیا رب کو آپ اتنی بھی اہمیت نہیں دیتے کوئی بھی کام کرنے سے قبل سوچیں کہ کل رب کو ہم کیا جواب دیں گے اسی کا نام تقوی اور صحابہ کرام اسی طریقے سے اپنے نفس کا محاسبہ کرتے تھے اور ہر ایک اقدائی کا یہی طریقہ کار ہونا چاہیے کیونکہ جو انسان اپنے نفس کا محاسبہ جس قدر کرے گا وہ اللہ کے اسی قدر قریب ہوگا چنانچہ حضرت عمر کہتے تھے حاسبو قبل انتہو رب, حساب، رب کے حساب لینے سے قبل اپنے نفس کا محاسبہ کرو تو اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا میں تقوی کی تقوی کی بات تھی تقوی کی وسیعت کرتا ہوں ہمیشہ خلوت میں ہو جلوت میں ہو لوگوں کے ساتھ میں ہو دن کے اجالے میں ہو رات کے اندھیرے میں ہو آپ یہ سوچیں کہ ہر جگہ پر آپ اللہ کے بندے یہ نہیں کہ رات کے اندھیرے میں آپ اپنے نفس کے بندے بن جاتے ہیں لوگوں کے سامنے بڑے متقی پرہیزگار بن جاتے ہیں یہی تو منافقت ہے کہ منافق تھے اللہ کے پاس اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس وہ لق اللہ آمن القال و امن نبی سے ملاقات کرتے صحابہ سے کہتے ہم تمہارے ساتھ ہیں ہم ایمان لائے ہیں وہ الا خلب انتہذ وہ لوگ کہتے ہیں جب اکیلے میں جاتے ہیں اپنے شیطان کے پاس جاتے کہتے ہیں کہ ہم تو بس بہانہ کر رہے تھے دکھا رہے تھے کہ ہم ان کے ساتھ ہیں حقیقت میں تو ہم تمہارے ساتھ ہیں تو جو انسان سب کے سامنے متقی پرہیزگار بنتا ہے تقویٰ شعار بنتا ہے اور اکیلے میں جا کر کے شیطان کے چکر میں پھنس کر کے گناہ کرتا ہے کیا اس کا یہ عمل منافق کے عمل سے مشابہت نہیں رکھتا جس کا ذکر اللہ رب العبین نے کیا اس لیے ان اعمال سے ہم سبھی کو بچنے کی ضرورت ہے اور کوئی بھی انسان گناہوں سے پاک نہیں ہے لیکن وہ انسان سب سے بہترین ہے جو اپنے گناہوں کا مداوا اور علاج توبہ کی صورت میں کرتا ہے اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا سمع و طاعت کی وصیت کرتا ہوں چاہے بادشاہ تمہارا کیسا بھی ہو چاہے غلام ہی کیوں نہ ہو چاہے کالا کلوٹا ہی کیوں نہ ہو سمع و طاعت یعنی جو وہ حکم دے اس کو ماننا ہے فرما برداری کرنی ہے اللہ یہ کہ اس کا حکم قرآن اور حدیث کے خلاف ہو تو لا تل مخلوق انفی معاشیت الخالق اللہ کی نافرمانی میں کسی کے اطاعت جائز نہیں ہے یعنی کوئی ایسا حکم دے جس سے رب کی اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی ہوتی ہو تو ہم اس کی بات نہیں مانیں گے لیکن آج کل سب سے بہترین مشغلہ ہے حکام کی شکایت کرنا سب سے بہترین کیا کیا یہاں کے بادشاہ نے بولتے ہیں کیا کیا کچھ تو نہیں کیا یہاں پہ برائی ہو رہی ہے یہاں پر ہو رہی ہے یہاں پر ہو رہی ہے ایک منٹ کے لیے آپ ٹھہریں ایک منٹ کے لیے اکیلے گھر میں جائیں دروازہ بند کریں سوچیں کہ آپ کی بچی کے اوپر آپ اپنا اپنی پوری نگاہ رکھتے ہیں آپ اپنی بچی کا موبائل روز چیک کرتے ہیں آپ اپنے بیٹے کے بارے میں سوچیں کیا یہ بیٹا آپ کو جنت لے کر کے جائے گا آپ اپنی بیوی کے بارے میں سوچیں کیا میں نے اس کو ایسی تربیت دیا ہے کہ وہ آپ کے لیے خیرہ بن سکتی ہے جب آپ کو ایک گھر کا ذمہ دار بنایا گیا جس میں پانچ افراد ہیں اس کو آپ نہیں سنبھال پا رہے ہیں اس میں ہزار ایوب ہیں تو ایک بادشاہ کے سلسلے میں کلام کر کر کے آپ اپنے گناہوں کا وزن کیوں بڑھا رہے ہیں؟ اور خاص کر کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حکام کے عمرہ کے تعلق سے گفتگو کرنے سے ان کے عیوب کو ظاہر کرنے سے منع کیا خاص طور سے اور نبی نے یہ بھی ذکر کیا فلا ظلم کریں گے فلا کریں گے گناہوں کا بھی ذکر کیا پھر بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہے خاموش رہو اپنی زبان پر لگام لگا کر کے. عبداللہ بن عباس صدی اللہ علیہ وسلم سے روایت ہے کہ اگر تم کو بہت برا لگتا ہے اور اصلاح کرنا چاہتے ہو تو اکیلے میں بادشاہ کے پاس جاؤ جا کر کے نصیحت کرو یہ سلبی منہج ہے اور یہ سلبی طریقہ ہے ممبروں میں خراب کے اوپر لوگ تقریر کرتے ہیں حکام کے خلاف حکام مسلم کے خلاف اور کہتے ہیں ہم ان کو نصیحت کر رہے ہیں استدلال کلیمت و عند سلطان بادشاہ کے پاس حق بات کہنا یہ تو آپ نے بادشاہ کے پاس تو نہیں کہا یہ تو عوام کے پاس کہا بادشاہ کے پاس اس وقت ہوتا جب آپ اس کے گھر میں جاتے اپوائنٹمنٹ لیتے اور اس کے بعد جا کر کے اس سے آپ گفتگو کرتے لوگوں کے درمیان ان کے عیوب کو مشتہر کر رہے ہیں تو یاد رکھیے جو لوگ حکام کے خلاف حکام کے خلاف خاص کر کے مسلم حکام کے خلاف لوگوں کو ورغلاتے ہیں یا ان کے دل میں نفرت پیدا کرتے ہیں یہ خوارش کا سب سے بدترین فرقہ ہے جو لوگ عالم ہو یا کوئی بھی ہو حکام کے خلاف اگر آپ کو ورغلاتے ہیں ان کی برائیوں کو بیان کرتے ہیں یہ خوارش کا سب سے بدترین فرقہ ہے اور اس فرقے کا نام القا ہے القاعدیا حجرحمہ اللہ نے ذکر کیا ہے القادیا کی تاریخ میں الدینہ الحکام یا الحکام جو لوگوں کو حکام کے خلاف کافی ورغلاتے ہیں نفرت دلاتے ہیں ان کے دل میں ان کی ناپسندیدگی کی پیدا کرتے ہیں تاکہ حکومت کے پلٹنے کا راستہ آسان ہو سکے خوارش کے سب سے بدترین قسمیں یہی لوگ اور خروج عالمرا کا حکام کے خلاف نکلنے کا یا ان کے خلاف مظاہرہ کرنے کا انجام کیا ہے ہم سیریا سے بھی سیکھ سکتے ہیں لیبیا سے یونس سے اور دوسرے ممالک سے سیکھ سکتے ہیں تو خصوصاً نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر جگہ پر کہا ہے کہ سم سے کام لو اکیلے اگر کوئی بات نافرمانی کی ہے اکیلے اس کو نہیں بدل سکتے ہیں زبان سے نہیں بدل سکتے کم سے کم دل میں برا جان کر کے رہیں اپنے گھر میں رہیں عمل کریں لیکن لوگوں کو حاکم کے خلاف نامرغلائیں کیونکہ اس سے جو فساد پیدا ہوگا کہ حاکم جو کام اگر غلط کر رہا ہے حدیث کے خلاف قرآن کے خلاف یقینا یہ فساد والا کام ہے لیکن آپ اس کے خلاف خروج کریں گے اس سے جو فساد ہوگا اس فساد سے زیادہ عظیم ہوگا ملین کی تعداد میں لوگوں کی موت تو اس لیے اس موضوع کو بہت اچھے سے جو سلفی علماء ہے ان سے سمجھنے کی ضرورت ہے اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فَإنَّهُ مَن يَعِشْ مِنكُم تم میں کا جو کوئی میرے بعد زندہ رہے گا امت میں بہت سارے اختلاف دیکھے گا بہت سارے اختلاف دیکھے گا اختلاف کے اس وقت میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو جو نسخہ کیمیاں بتایا ہے جس کے ذریعے سے امت ضلالت و گمراہی کے گھٹا ٹوپ اندھیرے سے نکل سکتی ہے اور سیرات مستقیم پر گامزن ہو سکتی ہے وہ ایک نسخہ ہے وہ کیا ہے ایسی صورت میں فَإنَّهُ مَن مِنكُم فَسَيْرَ كثيراً جب بہت زیادہ اختلاف دیکھو ہر جگہ پر لوگ اپنی اپنی بیان کر رہے ہوں سنتی سنت اراشدین کہ تم میری سنت کو لازم پکڑو تمام اختلافات سے نجات کا یہی واحد راستہ ہے اور خلفاء اراشدین کی سنت کو لازم پکڑو تو کوئی یہ نہیں کہے اب اس سے لوگ استدال کرتے ہیں کہ جو جو بات خلفۂ راشدین نے کیا ہے تمام کی تمام سنت ہے نہیں اس میں شرط لگایا علماء نے کہ اگر کسی خلیفہ راشد کا اشتہاد یا ان کی بات صحیح سنت سے ٹکرا نہیں رہی صحیح سنت سے اگر ٹکرا نہیں رہی ہو تب اور اگر نہیں ٹکرا رہی ہو تو یقیناً ہم اس کو لیں گے وہ سنت کا مقام رکھے گی جیسا کہ خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اور اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابو علیحا بن سنت کو لاسم پکڑو سنت کو لازم پکڑو وہداتوں <وَالمُحْدثَات> سے نت نئی چیزوں کے ایجاد کرنے سے یا ایجاد بندہ رسومات پر عمل کرنے سے پرہیز کرو کیونکہ بدعات جو ہوتی ہیں شیطان کو سب سے زیادہ پسند ہے سفیان طوری رحمہ اللہ کہتے ہیں البعت احب الاشیفان کہ بدعت شیطان کے نزدیک گناہوں سے زیادہ پسندیدہ ہے کیوں کہ صاحب البدا جو ہوتا ہے بدعت کرنے والا بدعت کو نیکی سمجھ کے کر رہا ہوتا ہے اور جو گنا کرنے والا ہوتا ہے وہ سمجھ رہا ہے کہ میں جھوٹ بول رہا ہوں وہ سمجھ رہا ہے کہ یہ گناہ ہے یہ کام میں کر رہا ہوں لیکن بدعت کرنے والا سمجھ رہا ہے کہ بالکل جنت میں لے جانے والا کام ہے اس لیے بدعتی کو توبہ کی توفیق نہیں ملتی جیسا کہ ابن ماجہ کی صحیح روایت ہے اِنَّ اللَّهَ عن صاحب البدع کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بداتی کو اللہ رب العالمین توبہ کی توفیق نہیں دیتا البتہ وہ بدععت کو چھوڑ دے بدعت کی سنگینی کو سمجھے اس کو برا جانے تو جا کر کے اس کو توبہ کی توفیق مل سکتی ہے اس لیے بدعت سب سے خطرناک چیز ہے اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر نئی چیز جو ہوتی ہے دین کے اندر وہ بدعت ہوتی ہے چنانچہ امام مالک رحمہ اللہ فرماتے تھے کہ امت کا آخری طبقہ بعد میں آنے والے لوگ اسی طریقے پر چل کر کے کامیاب ہو سکتے ہیں جو طریقہ صاحب کرام رضی اللہ عنہ اجمعین کا تھا یعنی سلب کے زمام کو زمام سلف کو طریقہ سلف کو لازم پکڑیں گے تو ہدایت پر باقی رہیں گے اس کے بعد ایک تابعی ہیں حسان ابن عطیہ المحاربی رحمہ اللہ ان کا قال ہے مب تدا قو من بدا تنفی دین اللہ اللہ سنتا کہ جس قوم میں بھی کسی بدعت کی ایجاد ہوئی جس قوم میں بھی یا جس قوم نے کی تو جتنی بدعت کی ایجاد کی اللہ رب العالمین نے اتنی سنت کو ان سے اٹھا لیا پھر وہ کبھی لوٹ کر کے نہیں آئے گی گرچہ یہ تابعی کا قول ہے لیکن ہم ایسا ہی دیکھتے ہیں کہ جہاں جہاں بدعت ایجاد ہوئی ہے اب وہ بدعت ختم نہیں ہوئی اس کی جگہ سے سنت چلی گئی جو اصل سنت کی جگہ تھی وہ چیزیں وہاں سے چلی گئی تو بدعات سے خود بھی رکیں دوسروں کو بھی روکنے کی کوشش کریں بدعات کے اصول کا اس کے ضوابط کا علم حاصل کریں ماشاءاللہ اللہ جہاں پر جو بھی دعات ہیں مدنی حضرات یا اور بھی جو فارقین ان کی تقریر آتی رہتی ہیں تحریریں بھی آتی رہتی ہیں جسے پڑھنے کا شرق حاصل ہوتا ہے الحمدللہ کافی علم تحریریں ہوتی ہیں اس سے فائدہ اٹھانے کی ہر ممکن کوشش کریں اب جو باب ہے وہ باب نہایت ہی اہم ہے اور یہ ایسا باپ ہے جس میں پھسلن بہت زیادہ ہے مزلہ ہے وہ ہے فتوا کا باپ اور خاص کر کے آج کل کے زمانے میں ہر نکڑ پہ آپ کو دو چار دکان فتوے کے مل جائے گی اور تقریباً ہر دس آدمی میں سے چھ آدمی مفتی ہوتا ہے گرچہ اس کو اہل فتوا یہ حقیقت ہے آپ اس, اس کا اقرار کریں کہ آپ نے مدرسے میں پڑھا ہے کیا پڑھا ہے کچھ نہیں پڑھا ہم نے دو سال خود سے کتاب کا مطالعہ کیا وہی اصل ہے آپ نے تو کتاب سے نہیں پڑھا آپ کو کسی مولانا صاحب نے پڑھا دیا ہم نے تو اصل کتاب کو کھول کر کے پڑھا ہے یہ لوگوں کا دعویٰ ہوتا ہے تو یہ کا کباب بہت ہی خطرناک ہے چنانچہ اللہ رب العالمین نے فرمایا اس سے بڑا ظالم اس سے بڑا جھوٹا کون ہوگا جو اللہ پر بہتان باندھتا یعنی جو بات شریعت میں موجود نہیں ہے آپ اس میں زبان کھولتے ہیں اور کہتے ہوں آئی تھنک سو میرے خیال سے ایسا ہونا چاہیے آپ کو کس نے اہل بنایا کہ آپ اس میں گفتگو کریں کس نے مثال کے طور پر ڈ, ڈ, ڈاکٹروں کی تین قسم ہوتی ہے ڈاکٹروں کے عموما ہمارے معاشرے میں تین قسم ہوتی ہے ایک جو ڈگری ہولڈر ہوتے ہیں جنہوں نے واقعی میں ڈاکٹریت کی ہوتی ہے میں ان ڈاکٹر کی بات کر رہا ہوں جو علاج کرتے ہیں ایک ان کے کمپاؤنڈر ہوتے ہیں جو ان کے ساتھ رہتے رہتے نیم ڈاکٹر بن جاتے ہیں آدھے بن جاتے ہیں ایک وہ ہوتے ہیں جس کو آپ تصور کر سکتے ہیں خود سے کتاب پڑھ کر کے ڈاکٹر بنے ہوتے ہیں پہلا ڈاکٹر تو صحیح ہے دوسرا ڈاکٹر سمجھیے کہ آپ کو موت و حیات کے کشمکشمے مبتلا کر دے گا پتہ نہیں تیسرے ڈاکٹر کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے جو خود سے ہی نہ کسی کو دیکھا ہو ڈاکٹر کے ساتھ رہا ہو نہ دیکھا ہو خود سے بہت انگلش آتی تھی اس کو بہت زیادہ حد سے زیادہ ماسٹر تھا لیکن انگلش کی اس قدر کتابیں پڑھے ڈاکٹری میں کہ اب وہ دعوی کرتا ہے کہ ڈاکٹر ہوں اور کلینک کھول کر کے بیٹھ گیا حکومت اس کے ساتھ کیا معاملہ کرے گی قبل اس کے کہ عام آدمی کرے فورا جیل میں ڈالے گی آپ کے پاس شہادات ہونا چاہیے اور بھی جو اس کے لوازمات ہیں وہ آپ کے پاس موجود ہونا چاہیے تو پتہ یہ چلا کہ ڈاکٹر کے ساتھ رہنے سے آدمی ڈاکٹر نہیں بنتا ہے جب تک کہ اس کے ساتھ وہ علم بھی حاصل نہ کرے تو ویسے ہی کوئی عام آدمی اگر کسی جگہ مدرسے میں رہے مدرسے میں چپراسی کتنے سال تک رہتے ہیں جو کام کرتے ہیں پچیس سے تیس سال ہمارے یہاں ہیں ایک کافی زندگی انہوں نے گزار دی تو کیا ہم ان کو عالم سمجھنے لگے کہ پچاس علماء کے بیچ میں رہتے ہیں ان کا بستہ ڈھوتے ہیں ان کو چائے دیتے ہیں پانی دیتے ہیں سب وہ عالم ہو جائیں گے اس کے لیے ایک راستہ ہے اصول ہے جس طریقے سے ہم ایک کمپاؤنڈر کو ڈاکٹر ماننے کے لیے تیار نہیں جس طریقے سے کوئی آدمی بہت انگلش جانتا ہو ڈاکٹری کی تمام کتابوں کو پڑھ چکا ہو پھر بھی ہم اس کو ڈاکٹر ماننے کے لیے تیار نہیں ہوتے ہو. اسی طریقے سے ہم اس بات کے اوپر اتفاق کیوں نہیں کرتے یا اس بات کو کیوں نہیں مانتے کہ خود سے کتاب پڑھ کر کے پڑھا ہوا شخص عالم کیسے ہو سکتا ہے وہ کہتا ہے ہم نے فلاں کتاب پڑھا ہے فلاں کتاب پڑھا ہے اور بعض لوگ کتاب کو کتاب بھی بولتے ہیں اور وہ ذکر کیا ابو جوسی رحم اللہ نے اس کو ذکر کیا مغفلیم کے اندر سے کتاب کو کتاب بولتے ہیں اور میں نے باضابطہ ایک آڈیو سنی ہے امام ابن عثیمین رحمہ اللہ کے کتاب کے بارے میں ایک کتاب ہے ان کی القوا عید المسلح اور وہ آدمی اس کو بول رہا تھا القوا عید تو یہ خراب ہوتی ہے خاطر رحمہ اللہ ذکر کرتے ہیں من شیخ اہ الكتاب فقا نہ خط من صواب جس کا شیخ کتاب ہوگا جس کا استاذ کتاب ہوگا اس کی غلطی اس کی اچھائی سے زیادہ ہوگی چنانچہ عربی میں ایک کہاوت مشہور ہے تکن توم حکیمی توم الحکیم نہیں بنو اس کی بہت لمبی شرح ہے جو اہل لغت نے کیا ہے خاص کر کے ابن فارس نے انہوں نے ذکر کیا ہے کہ عرب قدیم زمانے میں یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے کی بات ہے ایک حکیم رہا کرتا تھا اس کا دو بیٹا تھا ایک بیٹا اس کے ساتھ رہتا اور حکیمی سیکھ رہا تھا اور سیکھتے سیکھتے باضابطہ وہ حکیم بن گیا اپنے سا... والد کے ساتھ رہ کر کے دوسرا بیٹا لا بالی پن کا شکار تھا اور وہ الگ الگ رہتا تھا کچھ حکیم ہی نہیں سیکھتا تھا دونوں تومک تھا یعنی ایک ساتھ پیدا ہوا تھا یعنی جڑوا تھا والد کی وفات ہو گئی تو اس کا وہ بھائی جو والد کے ساتھ رہتا تھا اپنی حکیمی کی دکان چلانے لگا خوب چلنے لگی تو اس نے کہا بھائی وراثت میں مجھے بھی کچھ ملنا چاہیے تو اس کو وراثت میں اس کے باپ کی حکیمی کی کتاب ملی یہ اہل لغت نے نقل کیا یہ نہیں کہ میں اپنے سے بنا کر کے بول رہا ہوں اہل لغت نے نقل کیا کسی عربی سے پوچھے تومل حکیم کا کیا مطلب ہے اگر پڑھا لکھا تو آپ کو بتائے گا تو اس کے وراثت میں یہ کتاب ملی حکیمی کی جس میں نسخہ اور معالجہ کا جو نسخہ ہے علاج کا نسخہ وہ ذکر تھا چنانچہ سوچا کہ اس نے بہت بڑی دولت ہاتھ لگ گئی اپنی حکیمی حکیم کا جو دواخانہ ہوتا ہے اس نے کھولا اور علاج کرنا شروع کیا جڑی بوٹیوں سے علاج کرنا شروع کیا ایک دن دیکھا کہ ایک بیماری کا نسخہ ہے اس میں لکھا ہے الحیت السودا کالا سانپ چنانچہ اس نے اپنے آدمی کو بھیجا بلکہ خود گیا اور جنگل میں جا کر کے وہ کالا سانپ مارا اور مار کر کے اس کے عرق کو نچوڑ کر کے اس نے دوا بنائی چنانچہ اس کے بعد کیا ہو سکتا ہے مریضوں کا حال آپ کو بتائیں تو ایک ہیں عبد السلام اتنے ورزش رحم اللہ ان کی کتاب ہے آوا ایک بول کر کے اس میں انہوں نے یہ نقل کیا ہے اور اس کی تفصیل آپ کو لغت کی کتاب مل سکتی ہے انہوں نے کہا ہے کہ اصل وہ الحیت سودا نہیں تھا الحبت سعودا بلیک سیڈس شونیز جس کو کہیے جس کو کلونجی کہہ سکتے ہیں وہ تھا لیکن کاتب کی غلطی کی وجہ سے وہ ایک نقطہ اضافہ ہو گیا تو کہاں کلونجی سے وہ کالا سانپ بن گیا کہاں زندگی عطا کرنے سے اس نے لوگوں کو موت عطا کرنے شروع کر دی چنانچہ یہ صورتحال ہے کہ آپ کتاب سے پڑھے رہیں گے تو اسی طریقے سے تو اس لیے آپ اپنے شیخ کو کہ اپنے اپنا شیخ کتاب کو نہیں بنائیے علم پڑھ کر کے نہیں تلقی سے حاصل کیا جاتا ہے علماء کے روح سے لیا جاتا ہے تو اس لیے علم حاصل کرنے کے لیے ضروری ہے کہ علما کی مجالست اختیار کریں اور شیخ صالح الفوزان حفظ اللہ کہتے ہیں کہ المتعالم اس کو متعالم کہیں گے یعنی زبردستی کا عالم عالم نہیں ہے لیکن وہ شو کر رہا ہے میں عالم ہوں ڈاکٹر نہیں ہے تو کیا وہ ڈاکٹر کے اوزار پہن لینے سے ڈاکٹر ہو جائے گا اسی طریقے سے اگر کوئی عالم نہیں ہے تو عالمانہ فاضلانہ لباس پہن لینے سے وہ عالم ہو جائے گا اس کو متعلم کہتے ہیں کہتے ہیں کہ کون ہے متعلم اس کا اس کی تعریف کیا الدی ماں دراص عال الغلام ولاحد جو نہ علماء کے پاس پڑھنے کے لیے بیٹھا ہو نہ علماء کے سامنے ظانم تلم کیا ہو نہ علماء کی شاگردی اختیار کیا ہو نہ علم کے حصول کے لیے وہ کہیں گیا جو صرف یہ جو صرف یہ باور کراتا ہے یا جس کے بارے میں صرف یہ معلوم ہے کہ اس نے کتاب پڑھ رکھی ہے صحیح بخاری اس کو معلوم ہے صحیح مسلم معلوم ہے لیکن کسی شیخ کے بارے میں پتا نہیں کہ کسی, نے, کسی سے انہوں نے علم حاصل کیا ہے اس کو متعلق کہیں گے زبردستی کا عالم کہیں گے فلا بدھا ضروری ہے کہ آپ جس سے علم حاصل کر رہے ہیں یہ ضروری ہے کہ آپ جانے انہوں نے کس سے علم حاصل کیا ہے مقدمے میں یہ بات آئی ہے. انہوں نے کن سے علم حاصل کیا ہے ضروری ہے ان کے بارے میں جاننا ہے. یہ شیخ صالبان حفظ اللہ کا ایک آڈیو میں ایک کلام ہے ان کا اور کہاں سے علم حاصل کیا یعنی یہ دیکھنا ہے کہ یہ جو پانی پی کر کے آئے تھے یہ کھاڑا پانی ہے یا میٹھا پانی ہے اگر صحیح علما سے علم حاصل کیا علما ہے سلب سے تو مطلب میٹھا پانی کا چشمہ سے انہوں نے میٹھے پانی کے چشمے سے سیرابی حاصل کی اور اگر ادھر ادھر سے کہیں سے کیا ہے تو ان کا پانی کھاڑا ہے گرچے اس کھاڑے پانی میں آپ کو شہد ملا کر کے دیں لیکن بعد میں اس کے کھاڑے پن کا پتہ ضرور چلے گا تو اس لیے علم حاصل کرنے میں احتیاط برتنا بہت ہی ضروری ہے اور جس کا کوئی شیخ نہیں ہو علماء اس کو کہتے ہیں لقیت لقیت جانتے ہیں کسی کو بچہ ہوا وہ راستے میں پھینک دیا آپ اس کو اٹھا لیں کہہ دیں میرا بچہ ہے تو اب اس کے باپ کا پتہ نہیں ہے ویسے ہی ایک آدمی جو نے کتاب سے علم حاصل کر لیا اور آپ کہنے لگا کہ ہم تو عالم ہیں ہم فتوا بھی دے سکتے ہیں ان سے کیوں پوچھتے ہو ہم سے پوچھو ہم نے اتنی کتابیں پڑھی ہیں ہم نے انٹرنیٹ پہ پڑھی ہے فلاں جگہ فلاں جگہ فلاں جگہ پڑھی ہیں تو ان چیزوں سے بچنے کی بہت زیادہ ضرورت ہے حافظ ابن قیمۃ رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ اللہ کے بارے میں یعنی اللہ کے خلاف کوئی بہتان باندھنا یا ایسی بات کہنا جو اللہ نے نہیں کہی ہو سب سے زیادہ غرنت والی بات ہے بلکہ ان کے بعض اقوال میں یہ ملتا ہے کہ شرک سے بڑا ہوا گناہ ہے شرک سے بھی بڑھا ہوا گناہ ہے اور انہوں نے استدلال کیا قل انما حرم ربی الفواحش مادنہا وما بطن و حقی وکو بالفانہ کہا اس آیت میں اللہ رب العالمین نے جو شروعات کی ہے اخف معماس سے پہلے ہلکے یعنی جو کبیرہ گنا ہلکا ہے اس کو ذکر کیا ہے اللہ نے حرام کیا فواہش کو چاہے وہ باطنی طور پہ کی جائے یا ظاہری طور پہ اس کے بعد اللہ رب العالمین نے حرام کیا کہ بغیر حق کے کسی کو قتل کیا جائے اس کے بعد اللہ رب العالمین نے شرک کا ذکر کیا اس کے بعد اللہ نے القول على اللہ بلا علم کا ذکر کیا جو کہ شرک سے بڑا ہوا یہ ان کا اسکردار ہے تو اگر کوئی انسان بغیر علم کے فتوا دیتا ہے تو سمجھ جائیے کہ وہ اللہ پر جھوٹ اور بہتان بازنے کی کوشش کر رہا ہے اگر آپ کو نصف معلوم ہو آدھا معلوم ہو اور آدھا نہیں معلوم ہو پھر بھی نہیں دے آپ کو 99% آپ کنفرم ہیں کہ اس کا جواب یہی ہوگا ایک پرسینٹ نہیں ہے تو کے جائز فتوا بالکل لیا جائز نہیں چنانچہ امام مالک رحمہ اللہ کے بارے میں ہے لایوفتی احد وما لکن فل مدینہ امام مالک کی موجودگی میں کسی کی ضرورت نہیں ہوتی تھی کہ وہ مدینے کے اندر پھنسوا دے امام مالک رحمہ اللہ کی موجودگی میں امام مالک رحمہ اللہ ایسے عالم ہے کہ پوری دنیا کے علماء نے جو اس وقت میں موجود تھی ان کے فضل کی گواہی دی ان کے علم کی فکر کی اجتحاد کی اور ان کے علم حدیث سے شخص کی گواہی دی ایک مرتبہ ایک آدمی بہت دور سے آیا کہا ایو الا امام اے امام صاحب میں اتنی دور سے آیا ہوں جہاں سے مدینہ تک آنے میں مجھے چھ مہینے لگے ہیں چھ مہینے کا سفر طے کر کے میں ایک مسئلہ پوچھنے کے لیے آیا ہوں اور لوگوں نے مجھے بتایا کہ امام مالک رحم اللہ کے علاوہ کوئی نہیں بتا سکتا تو امام مالک رحم اللہ نے کہا فَأَخْبِرِ الَّذِي أَرْصَلَكَ أَنَّ مَالِكًا لَا جس نے تم کو چھ مہینے کا سفر کروا کر کے یہاں پر بھیجا جا کر کے ان کو بتا دیجئے کہ امام مالک اس مسئلے کے بارے میں کچھ نہیں جانتے اس کے بعد اس نے کہا کہ اگر آپ نہیں جانتے ہیں فمیا علم کون جانتے ہیں ایک سنہرا جواب تھا اللہ دی اللہ اللہ اس کا جواب وہی دے گا جس کو اللہ نے علم دیا چھ مہینے کا سفر کر کے ایک آدمی مدینہ صرف اس غرض سے آیا کہ صرف ایک مسئلے کا علم حاصل کرنا چاہتا ہے امام مالک کہہ رہے ہیں نہیں معلوم اور آج آپ اور ہم سب لوگ اس سے جوج رہے ہیں اور اس سے پریشان ہیں کہ ہر آدمی مفتی بنا بیٹھا ہے اور امام مالک رحمہ اللہ کے بارے میں ہے ابن وحب کہتے ہیں یعنی دیکھیے امام مالک کا درجہ کتنا ہے کتنے بڑے فقیر ہیں مجتحد ہیں ان کا اقوال ان کے اقوال سنہری حیثیت رکھتے ہیں ان کے بارے میں ابن وحب کہتے ہیں کہ امام مالک اس کثرت سے کہتے تھے لا عالم میں نہیں جانتا میں نہیں جانتا میں نہیں جانتا مجھے پتا نہیں ہے اس کثرت سے کہتے تھے کہ اگر میں اس کو لوحات میں کتاب میں جمع کروں تو ایک جلد کی کتاب بن جائے امام مالک رحمہ اللہ لاکھوں حدیث یاد تھی ان کو لاکھوں حدیث یاد کی زبان پر تھی یاد کا مطلب ہم لوگ جیسا نہیں کہ قرآن کے حافظ ہیں لیکن کہیں سے پوچھ دیجئے تو خاموش ہیں یا دو عائد پڑھ کے بھول جائیں گے حدیث اس طریقے سے یاد تھی کہ ایک لفظ کی آگے پیچھے ایک لفظ نہیں کرتے امام مالک رحمہ اللہ متقل تھے پورے ان کے بارے میں کہتے ہیں ابن وحب جو ان کے شاگرد ہیں اگر میں ان کے لا عالم کو گنتی کروں تو ایک جلد تیار ہو جائے گی امام مالک رحمہ اللہ کے پاس ایک آدمی آیا اور تقریباً انچالیس سے چالیس مسئلہ پوچھا دریافت کیا نبی صلی امام مالک رحمہ اللہ کے پاس وہ آیا اٹھالیس مسئلہ دریافت کیا تقریباً یا ایک روایت میں انچالیس اور اس نے کہا کہ امام صاحب میں نے اپنے اونٹ کی کلیجی کو تھکا دیا ہے یعنی میں اتنی دور سے سفر کر کے آیا ہوں کہ اونٹ تھک گیا تاکہ میں آپ سے پوچھوں آپ میرے مسائل کا جواب دیں امام مالک رحم اللہ نے چالیس میں سے تین یا چار مسئلے کا جواب دیا باقی سب میں کہتے رہے لا اعلم لا عالم لا عالم و اللہ اللہ کو معلوم مجھے نہیں پتا چالیس مسئلے میں سے چھتیس اور ہم یہ سوچتے ہیں کہ اگر میں کہہ دوں گا لا عالم تو کہے گا پی ایچ ڈی کر رہا ہے اس کو کچھ نہیں معلوم ہے کیا فائدہ ہوا تم کو پڑھ کر کے پی ایچ ڈی کرنے والے کے پاس علم کتنا ہوتا ہے علم کی خوشبو بھی اس تک نہیں پہنچی ہوتی علم کی خوشبو بھی یہ جتنے ہیں سب منقلاط ہیں آپ نے کیا خدمت انجام دی اسلام کے لیے جنہوں نے انجام دی ہے ان کو پڑھ کر کے ہم بتا رہے ہیں اور آپ چاہتے ہیں کہ وہ فتوا سے بستے تھے اور آپ مفتی بن جائیں چھتیس مسئلے میں کہا کہ نہیں پتا ہے تو انہوں نے کہا کہ میں جا کر کے لوگوں کو کیا بتاؤں گا کہ امام مالک جیسی شخصیت کو چھتیس مسئلے کا پتا نہیں تو امام مالک نے کہا ایوہ السائل استمع سنو جاؤ بازار میں لوگوں کو جمع کر کے پکارو اور کہو کہ امام مالک نے آج میرے چھتیس سوال کا جواب نہیں دیا ان کو کسی بات کا خوف نہیں تھا خوف اس بات کا تھا کہ اللہ جو مجھ سے پوچھے گا اس سوال کے بارے میں کیسے تم نے جواب دیا کیسے کس دلیل کے بنیاد پر میں تمہیں تو جواب دے دوں گا تمہیں کیسے بھی چلا دوں گا لیکن اللہ رب العالمین کو کیسے جواب دوں گا یہ خوف ہوتا تھا ایک مفتی کو ان کے دل کے اندر فوراً ابھی کسی عالم سے پوچھا جاتا آپ لوگ کے ساتھ ہوتا ہوگا اور میں سمجھتا ہوں کہ ابھی کے بعد بھی کہیں مجلس لگے گی تو مولانا صاحب کے سوال کا جواب دینے کے بجائے دوسرے کہیں کہاں جائز ہے نا دائیں تھے بائیں اگر نہیں نہیں جائز نہیں ہم نے فلاں سے سنا اور مولانا صاحب چپ سے خاموشی سے سننا ہے کدھر جا رہی ہے امت کس نبی کی امت ہے ہمارے جو بزرگان دین گزرے ہیں جن کو حقیقت میں بزرگان دین کہا جا سکتا ہے ان کے معاملات کیسے تھے وہ کس طریقے سے احتیاط اور تور کرتے تھے فتوا دینے کے اندر چنانچہ امام مالک رحمہ اللہ اس کے بعد کہتے ہیں ایک دوسرا کال ہے چار قسم کے شخص سے علم نہیں لیا جا سکتا چار قسم کے شخص سے علم نہیں لیا جا سکتا اور عموماً آپ دیکھیں گے کہ اسی قسم کے اشخاص ہوتے ہیں جو فتویٰ بازی میں ملوث ہوتے ہیں انہوں نے کہا لا خدل علم ان ارباں صفی ہونیفہ بے وقوف جو اپنی بے وقوفی کا اعلان کرتا پھرتا ہو ٹی وی مل گیا اب وہاں سے فتویٰ بازی شروع یہ جائز نہیں ہے یہ جائز نہیں تو ہمت تو پوچھو یعنی اور ہر مسئلے میں آپ کو وہ سوال جواب اور یہ سب چیزیں آئیں گی یہ صحابہ کے اقوال سے آئیں گی یہ مت سمجھیے کہ یہ اپنی طرف سے صحابہ کے اقبال سے آئیں گی امام مالک نے پوچھا جو اعلان کرتا ہو یہ تفسیر میں نے اپنی طرف سے نہیں کیا ہے جو ابھی میں نے ٹی وی کے کی کیا ہے شیخ سلمان الرحیلی نے اس کی تفسیر یہی کیا تو کہا اللہ اندہ تیش جلد بازی ہو فوراً فتوا دیتا ہو اس مسئلے میں میری یہ رائے ہے ابن باس رحم اللہ کی رائے ابن باس کون ہوتا ان کو کہ کل واقع کا علم نہیں ہے کرنٹ افیئر جو ابھی چل رہا ہے اس کے بارے میں ان کو کیا معلوم وہ تو صرف کتابوں میں کھوئے رہتے ہیں اوراق کے علماء ہیں حیض و نفاس کے مسائل کا علم ہے اس کے علاوہ ان کا علم نہیں ہے ابن باز رحم اللہ کے بارے میں آپ ان کی سیرت کو پڑھیں گے تو پھر اندازہ ہوگا وہ کیسے عالم تھے لوگ ایسے کہہ دیتے ہیں اور پیلا جھجک پتوا دے دیتے ہیں حرام کو حلال کا حلال کو حرام کو تو کہا کہ ایسے شخص سے جو بے وقوفی کو ظاہر کرتا ہو جس کے اوپر وقار نہیں ہو علماء والی حیبت نہیں ہو وہ جلال نہیں ہو ایسے ایسے شخص سے آپ علم نہیں لے سکتے چل جائے کہ فتوا لے علم نہیں لے سکتے یہ شخص سکھلانے کے قابل ہی نہیں دوسرا وہ شخص ہے صاحب و بدا بداتی ہو بدعت کو رواج دیتا ہو بدعت کو پھیلاتا ہو چاہے وہ کتنا بڑا کیوں نہ ہو آپ اس سے علم حاصل نہیں کر سکتے کتنا بڑا کتنا علم والا کیوں نہ ہو آپ علم حاصل نہیں کر سکتے اور یہ بہت مقام یہ علم تقویل یہ خاص کر کے یہ مسئلہ جو ہے کہ بداعتی سے علم حاصل کر سکتے ہیں کہ نہیں اس میں علماء نے بہت سے ساری چیز بیان کیا ہے لیکن ابھی ہمارا موضوع نہیں ہے تو اس لیے انشاءاللہ کبھی اور موقع ملا یا مشاعط میں سے کسی اور نے اس کے اوپر روشنی ڈالی تو انشاءاللہ شاء آپ اس سے استفادہ کریں گے اور تیسرا بہت اہم ہے جس سے علم حاصل نہیں کر سکتے شاید نائنٹی نائن پوائنٹ نائنٹی نائن پرسینٹ لوگ اس کے اندر ملوث ہوں امام مالک رحمہ اللہ نے کہا يَكذب فی حدیث الناس جو عام زندگی میں لوگوں سے بات کرنے میں جھوٹ بولتا ہو آپ اس سے علم حاصل نہیں کر سکتے عام زندگی میں آپ سے بات کہاں ہے نہیں ابھی گھر پہ نہیں ہو جبکہ آپ گھر پہ ہیں مولانا ابھی ملنا چاہتا ہوں پانچ منٹ کا وقت ہے میرے پاس ایک منٹ بھی نہیں جبکہ آپ آرام کر رہے جھوٹ ہے یہ اور جھوٹ مذاق میں بھی بولنا جھوٹ ہے ہے نا بخاری کی روایت وہ یاد کہ ایک خاتون کے گھر میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم تھے اس نے اپنے بچے کو بلایا تھا آ لو آ ادھر آؤ میں تم کو کچھ دوں گی آ ہاتھ بند کر کے اس نے ایسا رکھا تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تم حقیقت میں اس کو کچھ دو گی یا صرف بلانے کے لیے اس کو دھوکہ دے رہی ہو تو کہا نہیں نہیں میرے ہاتھ میں کھجور ہے میں دوں گی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اگر تم نہیں دیتی پتو ادب علیہ کا کری تو ایک جھوٹ شمار کیا جاتا عام زندگی میں اگر کوئی جھوٹ بولتا ہو اس کو دائی بننے کا کوئی حق نہیں ہے بلکہ اس نے علم لیا ہی نہیں جا سکتا اب سوچے کہ ہم لوگ کو خود اپنے نفس کی علماء کو خود اپنے اصلاح کی دعا کو اپنے اصلاح کی کس قدر سخت ضرورت ہے اور ایک مومن بزدل ہو سکتا ہے لیکن جھوٹا کبھی بھی اور قرین القدیب معاشر قول الزور کے بعد اللہ رب العالمین نے ذکر کیا خو نفا جھوٹ کو شرک کے ساتھ ذکر کیا گیا تو جھوٹ کے برا ہونے کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ شرک کے سخت میں اس کو کھڑا کر دیا گیا تو اس لیے عام زندگی میں, میں اس کی بات نہیں کر رہا ہوں کہ آپ علم کے بارے میں کہیں نہیں معلوم ہے پھر بھی کہہ دیں ہاں ہم کو معلوم ہے نا فلا عالم نے ایسے کہا نے ایسے کہا یہ تو بہت دور کی بات ہے عام زندگی میں آپ جھوٹ بولتے ہیں تو آپ سے علم لینا جائز نہیں اس کے بعد چوتھا وہ آدمی یہ تو اور اس سے زیادہ سخت ہیں صالح عابد نیک ہو متقی ہو پرہیزگار ہو گزار ہو اخلاق کا بڑا اچھا ہو نمازیں کبھی نہیں چھوڑتا لیکن لا گما يحدث جو حدیث بیان کرتا ہے وہ اس کو یاد نہیں رہتی ہو جو چیز وہ حدیث بیان کرتا ہے وہ اس کو یاد نہیں رہتی ہو ایسے آدمی سے علم نہیں لے سکتا اور امام مالک رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ مسجد نبی میں ہر پلر کے پاس ایسے ایسے شخص بیٹھتے تھے کہ امانت داری میں ان کی کوئی مثال نہیں تھی اگر بیت المال کا امین بنایا جاتا تو وہ امین ٹھہرتے لیکن ان سے علم حدیث لینا جائز نہیں ہے کیونکہ وہ اس کے اہل نہیں ہیں ایک طرف ان کی نیکی کا تزکیہ کیا تذکرہ کیا ان کے نیک اعمال کا اور کہا کہ وہ سب کے اندر وہ پورے ہنڈریڈ پرسینٹ کھڑے ہیں لیکن علم حدیث کے اندر وہ زیروں ہیں ان سے علم حدیث نہیں لیا جا سکتا چل جائے کہ ہم لوگ تو کچھ بھی نہیں اگر اللہ نے ہم کو یہ موقع دعوت کا عطا کیا ہے سب سے پہلے اس دعوت کا فائدہ ہم کو پہنچنا چاہیے سب سے پہلے قرآن حدیث کی دعوت ہم دوسرے کو دیتے ہیں نا نفس کو بھی اس میں شامل رکھیں کہ جو بات ان کو کہہ رہے ہیں وہی بات ہمارے لیے بھی ہے ہم کوئی الگ سے نہیں ہے یہ تو یہودیوں والی بات ہو گئی نا وکالا کہتے تھے ہم تو اللہ کے بیٹے ہیں, اس کے ہیں ہم کو کچھ نہیں ہوگا ولا, ولا... قرآن مجید کیا ہے ولندمس اللہ ایام ماد وکالندارو اللہ ایام ماد آگ بھی اگر ہم کو چھوئے گی تو صرف چند دنوں کے لیے یہ ان کو ضام تھا گھمنڈی تھی <تصف> تو یہ نہیں سمجھیے کہ دائیں جو ہوتا ہے وہ بس ہو گئے ان کو جنت مل گئی سب سے زیادہ وہی پوچھا جائے گا تو اس لیے ان تمام چیزوں کا خیال رکھنا بہت زیادہ ضروری ہے اگر کسی کے اندر یہ چاروں صفات ہو کہ وہ سفی بھی ہو اور بداطی سے علم بھی لیتا ہو یا اس کے اندر کچھ بدت پائی جاتی ہو جھوٹ بھی بولتا ہو اور اس کو کوئی چیز یاد بھی نہ ہو تو اس سے علم لینا کیسا ہے کسی کے اندر یہ ایک نہیں ہوتے امام مالک رحم اللہ کہتے ہیں اگر ایک صفت ہو تو علم نہیں لے سکتا اگر چاروں صفت بدرجہ آتا موجود ہو تو پھر اس لیے حافظ ابن حجر کا ایک مقولہ ہے بڑا مشہور ہے من تکل مفیف غیر فن نہیں جو اپنا فن چھوڑ کر کے کسی دوسرے فن میں کلام کرے گا تو وہ عجیب و غریب چیزیں ہی یعنی وہ چڑیا خانہ ہو جائے گا جہاں پہ الگ الگ چیزیں دیکھنے کو ملتی ہیں آپ کو تفریح کے لیے وہ پھر علم شرحی نہیں رہ جائے گا علم حاصل کرنے میں ان چیزوں کا خیال رکھنا ضروری ہے یہ نہیں کہ ہر کوئی جیسے ہر کوئی ڈاکٹری نہیں کر سکتا ویسے ہر کوئی فتویٰ نہیں دے سکتا اس کے لیے شروع ہیں ضوابط ہیں شروع ضوابط علماء نے اپنی جانب سے نہیں بنا ہے قرآن حدیث کی روشنی میں بنا ہے اقوال سلف کی روشنی میں بنا ہے یہ مت سمجھیے کہ عالم کو حسد بتارے ان کی شہرت ہو رہی ہے نا حسد میں ایسا بولنا ہے ان کو جلن ہو رہی ہے آخر ان کو اتنا بڑا اسٹیج کیوں نہیں ملتا ان کو دیکھیے اگر وہ اخلاص کا پیمانا کیا پتا ہے اگر وہ مخلص نہیں ہوتے تو ان کی تقریر میں دس سے زائد لوگ کیسے رہتے عجیب پیمانہ۔ عجب مانا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا رحتن رجلان بعض نبی کے پاس ایک بھی نہیں تھے تو کیا وہ مخلص نہیں تھے ہمارے استاد ہے علی بن غازی تفصیل پڑھاتے وہ کہتے ہیں شیخ ادن باز رحم اللہ جب مسجد نبی میں درخ دیتے تھے تو دو آدمی بیٹھتے تھے تیسرے وہی شخص وقت کیا یہ عدم اخلاص کی دلیل ہے اچھا پیمانہ اپنی سوچ اور اپنی عقل سے لوگ پیمانے تیار کرتے ہیں پیمانہ قرآن حدیث سے تیار کیجیے ضروری نہیں کہ جو جس کی دعوت کو قبول نہیں کرے وہ مخلص نہیں ہے اس لیے اپنی سوچ کو بدلنے کی ضرورت ہے اور اس سوچ کو سلف کے پانی سے سیراب کرنے کی ضرورت ہے پہلی حدیث اس باب کی ہے حدیث نہیں بلکہ وہ ہی ہے قاسم قاسم ابن محمد فقیر ہیں وہ کہتے ہیں انسان جاہل رہے جاہل ہو کر کے زندگی گزارے اس کو پتا ہے نماز وغیرہ پڑھنا ہے یہ پتا ہے تو وہ جاہل رہے علم نہ سیکھے کیونکہ جاہل رہنا بہتر ہے ایسے موضوع پر کلام کرنے سے جس کا اس کو علم نہیں ہے کیونکہ جہالت کا جتنا گناہ نہیں ہے اس سے زیادہ گناہ اللہ کے اوپر جھوٹ اور بہتان باندھنے کا ہے اور ایک تابعی کہتے ہیں قاسمی سے مروی ہے انکم نقم عن اشیاء یہ بھی بڑی بیماری ہے تم لوگ ایسی چیزوں کے بارے میں پوچھتے ہو جس کے بارے میں ہم پوچھتے ہی نہیں تھے جس کے بارے میں ہم پوچھا ہی نہیں کرتے تھے چنانچہ کہتے ہیں وطن قرون ماں کنہ نن قرآن ہاں کھود کھود کر کے پوچھتے ہو جس کو کہتے ہیں نا بال کی کھال نکالنا جیسے کسی کے پاس بہت زیادہ وقت ہے تو آپ کہتے ہیں اچھا یہ عالم آئے ہیں یہ تو نئے والے پھنسے ہیں ان سے پوچھتے امتحان لیتے ہیں ان سے تو پوچھے تھے یہ سوال کا یہ جواب دیے تھے بچیے کیونکہ نیت خلوص میں خلوص نہیں ہے اور کیا سوچتے ہیں آپ کہ ما الف القلی اللہ یہ رقیب و نعت صرف مسجد کے لیے ہے دل کے حالات کو اللہ نہیں جانتا کس کا امتحان لے رہے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے وراح کا امتحان لے رہے ہیں آپ اس قابل ہے کہ آپ اللہ سے اللہ اللہ آپ سے امتحان لے اگر آپ نے امتحان میں مبتلا کر دیا تو اس لیے یہ بھی عادت جو ہے کہ ہم فلاں سے پوچھیں گے یا کسی پوچھتے ہیں سامنے والے کو یہ فلاں گناہ میں مبتلا ہے اچھا مولانا صاحب اس معاملے کا کیا حکم ہے تاکہ سامنے والے کو اوپر تنز جا سکے آپ اپنے نیت کو خالص کیجیے مخلص بنیے کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں ابھی جو دعوت چل رہی ہے اپنا سوال لکھ دیتے ہیں تاکہ پتا چلے دنیا کو میں کیسا جواب دیتے ہیں؟ یہ حقیقت ہے یہ میں سوچی کہ میں کسی سے سن کر کے یہ تجربے کی بات میں بیان کر رہا ہوں اپنے سے سوال لکھتے ہیں اور اپنے آدمی کو کھڑا کرتے ہیں یہ سوال فلاں وقت میں پوچھنا اور اپنا جتنا بھی وہ کارڈ وغیرہ لٹکا کر کے آپ نے رکھا ہے سب کو پھینک دیجیے اقمام آدمی بن کر کے آپ سوال کیجیے اس کے بعد ہم نے جو جواب کی تیاری کی ہے اس کو میں پیش کروں گا اسی کو کہتے ہیں کہ جب جس جس تو ان چیزوں سے بچنے کی ضرورت ہے چنانچہ وہ تن قرآن تم لوگ خود خود کر کے ایسی چیز پوچھتے ہیں جس کے بارے میں ہم نہیں پوچھتے تھے اور زیادہ سوال سے وہی عہدیوں والی بات ہوتی ہے کہ گائے کے بارے میں کہا تھا اب وہ اس قدر مشکل ہو گیا ان کے اوپر کہ آخر میں کہنے لگے کہ کاش ہم نے سوال ہی نہیں کیا ہوتا ویسے اللہ رب العالمین قرآن مجید میں کہ جو چیز ظاہر ہے اس کو ظاہر پر رہنے دو ایسے عمل کرو اب اس کے بارے میں زیادہ ڈیپتھ میں مت جاؤ جب تک کہ تم کو نبی بتا نہ دے کہیں ایسا نہ ہو کہ زیادہ گہرائی میں جانے سے جو چیزیں حلال ہیں تم پر حرام ہو جائے پھر تم مشکل میں پھنس جاؤ انتب دل تسوکم اگر ظاہر ہو جائے تو تم سوچنے لگو کاش کے ہم نے سوال ہی نہیں کیا ہوتا کاش کے ہم نے پوچھا ہی نہیں ہوتا کہ یہ نوبت یا یہ مسئلہ ہمارے سامنے پیش نہیں آتا اور اس کے بعد انہوں نے کہا تس الما ادریم فقیر ہے فقی مدینہ تھے انہوں نے کہا کہ تم لوگ کچھ ایسی چیزوں کے بارے میں پوچھتے جس کے بارے میں ہمیں پتا ہی نہیں کہ وہ چیز کیا ہے اور تم لوگ اور اگر ان مسائل کا علم ہوتا ہمیں جن کے بارے میں تم پوچھتے ہو تو ہمارے لیے جائز ہی نہیں تھا کہ ہم تم کو نہ بتائیں تو یہ سلف جن کے علم کی گواہی آج تک چودہ سو سال کے بعد بھی تیرہ سو سال کے بعد بھی امت کا ہر وہ فرد جو ان کے بارے میں جانتا ہے دیتا ہے ان کا یہ عالم تھا پھر ہمارا کیا عالم ہونا چاہیے اس کے بعد باب کراہیت الفتوہ ہے کہ اصل یہ باب ہے باب کراہ تلفتوا فیم لم تنزل کہ جو مسائل ابھی نہیں آئے اس کے بارے میں پوچھنا جن مسائل کا ابھی ورود نہیں ہوا ہے اس کے بارے میں پوچھنا تو زیر قری کہتے ہیں کہ میرے والد کہتے ہیں کہ ایک آدمی ابن عمر رضی اللہ عنہ کے پاس آیا اور ان سے کچھ ایسی چیز کے بارے میں پوچھا جس کے بارے میں انہوں نے کہا مجھے نہیں پتا یعنی وہ چیز ابھی نہیں ہوئی تھی تو انہوں نے اس کے بعد کہا عبداللہ چیزیں ابھی نہیں ہوئی ہیں اس کے بارے مت کیونکہ میں نے عمر بن خطاب رضی اللہ انہوں کو لانت کرتے ہوئے سنا ہے اس شخص کے اوپر جو ایسی ب... چیزوں کے بارے میں سنتا تھا پوچھتا تھا جو ابھی وجود میں نہیں آئی بلکہ وہاں سے جبل رضی اللہ انہوں کا قول ہے منقول ہے کہ جس وقت میں یہ امر وجود میں آئے گا اس وقت اس کے لیے اللہ رب العالمین علماء پیدا کرے گا اس وقت اس کا وہ جواب دیں گے فرضی مسائل بنا بنا کر کے فرضی سوال بنا بنا کر کے آپ یہ کریں مان لیجئے اب یہ سوال مان زید نے ایک شادی کی زینب سے یہ فرضی سوال ہوتا ہے اور زینب کی بہن رقیہ ہے اور ان کی بیٹی کلثوم ہے یہ امتحان ہوتا ہے دراصل تو زید نے لا علمی میں کلسوم سے ہم بستری کر لی تو زید کا کلسوم کا کیا رشتہ ہے تو میں یہ پوچھتا ہوں اس سوال کا جنت کا کیا رشتہ ہے اسی ٹائپ کی چیزوں کو جو ابھی وجود میں نہیں آئی ہیں. آپ اپنے سے بنا کر کے پوچھ رہے حضرت عمر رضی اللہ عنہ ایسا سوال کرنے والے کے اوپر لانت بھیجا کرتے ہیں اس باپ کا بیان جو ختوا دینے سے ڈرتا ہے جو لوگ فتوا دینے سے ڈرتے ہیں اس باپ کا بیان عبد الرحمان ابن عبی لیلہ اتنا عظیم اثر ہے یہ اگر ہم اس کو سمجھ لیں تو ہمیں فتویٰ کے قدر و منزلت اور اس سے بچنے کی قدر و منزلت بھی سمجھ میں آئے گی اس سے بچنے کا راستہ بھی ہمیں سمجھ میں آئے گا کیونکہ یہ سلب کا طریقہ عبد الرحمٰن ابن عبی لیلہ کہتے ہیں میں نے اس مسجد میں مسجد نقبی میں ایک سو بیس انصاری صحابی کو پایا ایک وما منهم من من احدین شاید کہ اس باپ کا کوئی ذکر نہیں. نہیں اس باپ کا ذکر نہیں وہ کہتے ہیں کہ یہاں پر ایک سو بیس صاحبی کو پایا ہے ہر کسی سے پوچھا جاتا تھا تو یہ چاہتے تھے کہ سامنے والے جو عالم ہے وہ جواب دے دیں یہ نہیں کہتے تھے فون پر اس کے پاس مت جانا ایسا نہ ہو کہ ہم نے جو بتایا وہ تمہارے اوپر خلط ملت کر دے. جو بھی پوچھنا ہو ہم سے پوچھنا میرا نمبر رکھو میرا کارڈ رکھو میرا لنک رکھو فیس بک کی آئی ڈی رکھو میرا واٹس اپ نمبر رکھو کچھ بھی ہو آپ ہم سے پوچھ سکتے ہو کچھ بھی ہو یہ ہم سے پوچھ سکتے ہو سینچا عبد الرحمان ابی کہتے ہیں کہ ایک سو بیس انصاری صحابی علماء کو میں نے پایا ہے کہ ان سے کچھ پوچھا جاتا تو دوسرے کی طرف وہ مجھ سے بڑے ہے اس سے وہ اسے کہتے ہیں مجھ سے بڑے عالم ان سے پوچھ لو اور جتنا پوچھا جاتا اس کے بارے میں یہی کہتے کہ میرا بھائی ہے وہ ہم سے زیادہ جانتا ہے ان سے پوچھنا اور آج اگر چلا گیا دوسرے کے پاس پڑھتے ہو میرے پاس درس میں میرے حاضر ہوتے تم نے اس مسئلے کا سوال فلاں عالم سے کیسے پوچھ دیا یعنی ایک روپ دیکھیے فتح کا روپ دیکھیے اور یہ چیز ہے اس کا انکار نہیں کیا جا سکتا ایک دوسری روایت ہے صاحب اکرام رضی اللہ عنہ کے تعلق صحیح ہے کہ شابی سے پوچھا گیا کئی کنتم تم امام شابی جو قاضی حضرت علی رضی اللہ عنہ کے زمانے میں بڑے عالم گزرے بڑے محدث بھی ہیں یہ کہتے ہیں کہ ان سے پوچھا گیا کہ کئی کنتم تم اذا سئلتم سل جب آپ سے سوال کیا جاتا کسی مسئلے میں بتو پوچھا جاتا کیسے کرتے تو انہوں نے ایک کہاوت ذکر کی الخبیر بقعتا بکا تھا تم بہت تجربہ کار سے تم نے سوال کیا الخبی وقعہ کا مطلب یہی ہوتا ہے کہ مجھے بہت اس کا علم ہے کہ ہم لوگ کیسے کرتے تھے تم نے بہت اچھے اچھے آدمی سے پوچھا جو تم کو اچھا جواب دے سکتا تو انہوں نے کہا جب کسی آدمی سے پوچھا جاتا کوئی سوال تو اپنے بھائی سے کہتا فلاں آدمی زیادہ جاننے والے وہ ان کے پاس جاتا وہ دوسرے کی طرف بھیجتے حتیٰ کہ یہ آدمی لوٹ کر کے پھر پہلے کے پاس چلا احتیاط کتنا تھا کہ جس کے اندر قرآن حدیث سے اشارہ ملتا ہے استمباد کرنا ہے اور وہ اہل اجتحاد تھے استمباد کر سکتے تھے اور ان کے پاس فتویٰ کی اہلیت تھی علماء کی موجودگی تھی اس کے باوجود وہ کہتے تھے کہ مجھ سے نہیں فلاں سے پوچھو مجھ سے نہیں فلاں سے پوچھو تو یہ صحابہ اکرام کا یہی طریقہ تھا اس لیے کوئی بھی آپ سے پوچھے فلاں مسئلے کا کیا علم ہے آپ کو معلوم بھی ہو پھر بھی آپ دوسرے کو بتائیں کیونکہ سائل کی حالت دیکھ کر کے بھی ایک عالم اس کو گیا زیادہ بتاتا ہے یا کم بتاتا ہے آپ کو ان سب چیزوں کا علم اس وقت ہوگا جب آپ پڑھیں گے صحابہ کی دنیا میں داخل ہوں گے ان کے اقوال کو پڑھیں گے اور دیکھیں گے سمجھیں گے سلف کو پڑھیں گے تو آپ کو اندازہ ہوگا ایک ہی سوال کا جواب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کسی اور کو کچھ دیتے تھے کسی اور کو کچھ دیتے تھے ایک نے کہا کہ اس سب سے اچھا اسلام کیا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا آپ شلام کسی نے کہا سب سے اچھا اسلام کیا سوال ایک ہے لیکن سامنے والے کے اعتبار سے اچھا کیا ہو سکتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہ جواب دیا تو یہ حکیمانہ جواب ایک عالم جس نے اپنی زندگی گزاری ہے علم کے اندر علماء کے درمیان اس کو سیکھا ہے سمجھا ہے اس میں اپنا دماغ لگایا ہے اور اچھی طریقے سے اس کو پڑھا ہے وہ سائل کے حالات کو دیکھ کر کے بھی جواب دے سکتا ہے اور کبھی کبھار آپ کو جواب معلوم ہے لیکن عالم جواب اس لیے نہیں دے گا کیونکہ جواب دینے سے ممکن ہے یہ نہ ہو جائے اس لیے ابھی اس کو تھوڑا مہلت دیں تھوڑی مہلت دیں جب اس کا ذہن ٹھیکانے پر آئے اس کو سمجھ آئے اس کی عقل ٹھیک سے اس کے اوپر غالب ہو جائے, تو اس کو ہم سمجھانے کی کوشش کریں گے بہت سارے مسائل ہیں فتوا دینے کے اندر. اگر آپ علماء کو پڑھیں گے تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ وہ لوگ فتوا کے فتوا دینے والا در اصل اللہ اور اس کی جانب سے دستخط کرتا ہے کہ ہاں اس بات کے اندر میں یہ لکھ کر کے دیتا ہوں کہ یہی اللہ اس کے رسول کی بات ہے تو اب سوچ لیں کتنی بڑی بات ہے اس لیے علامہ قیم رحم اللہ نے اپنی کتاب کا نام رکھا احلام المقین کہ ان لوگوں کے بارے میں جو اللہ کی جانب سے فتویٰ لکھتے ہیں یا اس کے اوپر دستخط کرتے ہیں ان علماء کا بیان یہ اپنی کتاب اعلام الماقین کے اندر کیا ہے اس آخری okay. یہ کتاب okay. اور ہے ابھی کا درس آثر کے بعد سے لے کر کے قبیل مغرب تک کا درس یہیں پر اختتام ہوا چاہتا ہے ان شاء اللہ اس کے بعد فتویٰ کے متعلق جو شدت ہے اس بات سے ہم شروعات کریں گے مغرب کے بعد اور پھر جہاں تک ممکن ہو سکے عشاء کے بعد کا جو وقت مقرر ہے اس میں ہم لوگ وہاں تک پہنچنے کی کوشش کریں گے اللہ ہم سبوں کو نیک سمجھ کی توفیق عطا فرمائیں علم کو حاصل کرنے کی اور صحیح علماء سے حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائیں اور اپنی خشیت اپنا خوف اپنے دلوں میں پیدا کرنے کے ہمیں توفیق عطا فرمائیں دنیا میں جب تک زندہ رکھے دینوں ایمان پر زندہ رکھے جب ہمیں موت دے تو دین امان کے اوپر موت دے اقول اقولحاد علی اللہ علیہ ولیکم علیہ المسلم ان کریم ملکرحیم سبحان اک اللہ